آج بھی ان اللہ جنت اور جہنم کے متعلق بات کریں گے اور یہ تقریباً تیسرا درس ہے پہلے درس میں جنت اور جہنم کے کچھ متعلق مسائل ذکر کیا گیا ہے کہ جنت اور جہنم کو اللہ سبحانہ وطالعہ کب پیدا کیے اور یہ کہاں موجود ہیں اور کس کے لیے اللہ سبحانہ وطالعہ کیے اور جنت اور جہنم میں زیادہ کس کے تعداد ہے اور اس کے متعلق بہت سارے مسائل ذکر کیا گیا ہے اور پچھلے درس میں جنت اور جہنم کے بھی کچھ صفات ذکر کیا گیا ہے کہ جنت کے نہ کیا ہے اور جہنم کے اسماں کیا ہے دونوں کہاں موجود ہیں اور دونوں کے شان کیا ہے دونوں کی عظمت کیا ہے اور چوڑائی لمبائی جنت کی کتنی ہے اور جہنم کے کتنی ہیں اور دروازے کتنا ہے درجات اور اس کے علاوہ اور کچھ مسائل ذکر کیا گیا ہے آج انشاء اللہ جنت, جنت اور جہنم کی کچھ صفات ذکر کریں گے کہ جنت میں مومنوں کے لیے کیا کیا نعمتیں موجود ہیں اور کس طرح یہ اللہ سبحانہ و ان لوگ کے لیے یہ رکھی ہے اور پھر اسی میں جہنم کو بھی ذکر کریں گے کہ کس طرح جہنمی ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و جن... جہنم تیار کی ہے میں کوشش کروں گا حت الامکان کہ آج انشاءاللہ مکمل ذکر کروں اور مکمل ہو جائے انشاءاللہ ساری باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بات ہوگی کیونکہ جنت اور جہنم کے متعلق بہت ساری خرافات ہیں بہت ساری باتیں ہیں جو آپ عام کتابوں میں دیکھو گے لیکن جو صحیح حدیث ہے اور مثبت جو دلیل ہے وہی انشاءاللہ وہی مسائل انشاءاللہ ذکر کریں گے لیکن میں عموماً اکثر ذکر کریں گے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ سب یہی مسائل ہیں کیونکہ جو اہم مسائل وہی ذکر کریں گے اور کچھ حدیث کچھ مسائل جو عام مسائل ہیں یا وقت کے کمی کی وجہ سے اس کو نظر انداز کریں گے لیکن جو اہم مسائل ہیں انشاءاللہ آج کے درس میں ذکر کریں گے آج کے درس میں انشاءاللہ یہ ذکر کریں گے کہ جنت اور جہنم جنتی لوگ اور جہنمی لوگ کے گھر یا مکان یا جو محلات ہے وہ کس طرح رہیں گے درخت جنت اور جہنم کے کس طرح ہے دونوں میں کس طرح پھل ہے کیا جنتی لوگ کیا کھاتے ہیں اور جہنمی لوگ کیا کھائیں گے اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ان اس کے متعلق بات ہوگی سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم جنت میں مساکر اہل جنتی انار یعنی جنتی لوگ جنت میں ان کے محلات کی کیا صفات ہے یعنی ان کے مکانات جہاں رہیں گے یہ جو قرآن اور سنت میں جو ثابت ہے وہ اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہے لیکن کچھ تفصیلات ذکر کیا گیا ہے عموماً جنتی لوگ جنت میں دو ان کے کے دو قسم کے گھر بتایا گیا ہے اور دو جگہ لوگ رہتے ہیں ایک قصر کہا گیا ہے اور ایک خیمہ کہا گیا ہے اور دونوں میں فرق ہے دونوں کے الگ الگ صفات ہے اور جنت قصر میں کون رہے گا اور خیمے میں کون رہے گا یہ انشاءاللہ ابھی حدیث سے پتا چلے گا اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں جنتی لوگ کے جو گھر ہے ان کی صفت یہ ذکر کرتے ہیں کیا ہے وہ عدم والمؤمنات جنات جنت ان تجریم ان تختیہ انہار مومن مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں ایسے باغات دیں گے جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گے اور پھر آگے وہ مسا خالدین جس میں ہمیشہ رہیں گے وہ مساقین طیبہ مساکن مسکن کے جمع اور مسکن گھر کو کہتے ہیں جہاں انسان سکون پاتا ہے تو مساقین پیب فی جنات عدل اور اللہ سبحانہ و تعالی پر مد قیام قیام گاہ پاقیزہ مقام اور گھر ان کو دیا جائے گا کہاں ہے یہ جنات آگ میں ہوگا اور اس کے مزید تفصیل اللہ کے رسول یہ گھر کے تفصیل اللہ کے رسول کچھ حدیثوں میں یوں ذکر کرتے ہیں جیسا کہ حضرت ابو کے حدیث ہے ترمیزی میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ وہ جنت کل جنت بنا اہا کہ اے اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ جنت کس چیز سے بنی ہوئی ہے یعنی جو گھر ہیں مومنوں کے لیے کس طرح بنی ہوئی ہے تو آپ صاحب صاحب صاحب نے شاد فرمایا اس کی ایک اینٹ کیا ہے چاندی کے ہے آپ دیکھو گے یہاں دنیا میں جب گھر بناتے تو اینٹ کے طور پر بنایا جاتا ہے جنت میں بھی جو گھر بنایا جائے گا وہ اینٹ کے ہوں گے لیکن دنیا کی طرح نہیں بلکہ اللہ کا رسول فرماتے ہیں لبی نہ تم ان طبہ و یعنی اس کے ایک اینٹ چاندی کی ہوگی اور یہ جان لو کہ دیکھیے اسما وہی جو دنیا میں موجود وہی نام رکھا گے۔ یعنی سونا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی سونا ہے دنیا میں بھی چاندی ہے وہاں بھی لیکن نام صرف برابر ہے سمجھانے کے لیے لیکن حقیقت تو دونوں میں مختلف ہے دنیا کے سونا اور آخرت کے سونوں میں بہت ہی فرق ہے دونوں میں بالکل یعنی الگ دونوں بالکل الگ ہے اور دونوں میں مقابلہ کرنا غلط ہے لیکن اللہ سبحانہ و وہی نام اختیار رکھی ہے تاکہ ہم لوگ سمجھے اور تقریب کے لیے تو اللہ کے رسول پرماتی اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک سونے کی ہے اور کیا ہے وہ ملا تو ملاپ یعنی اس کے سیمنٹ جیسا کہ اینٹ کے بیچ میں سیمنٹ رکھنا پڑتا ہے یا کوئی چیز تاکہ پکڑے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ملا تو ہے اس کی سیمنٹ کیا ہے المسک یعنی تیز خوشبو المس ہوگا اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں اور اس کے حسبا ہسبا وہ چھوٹے چھوٹے جو کنکریٹ ہوتے ہیں جو زمین پہ بچھایا جاتا کے لیے یا سنفرش میں بھی جا جاتا ہے تو کے یہ سنگریزے موتی اور یاقود کے ہیں اور آگے کیا اللہ رساتی کی رسول فرماتے ہیں ہے زعفران اور اس کی مٹی زعفران ہے زعفران ایک قسم کا خوشبو ہے آج جا کے دیکھ لیجیے بہت ہی قیمتی ہے لیکن اللہ نام تو وہی ہے بار بار میں کہتا ہوں لیکن کیفیت اور حقیقت میں دونوں میں فرق ہے یعنی دنیا اور آخرت والے میں دونوں میں فرق ہے پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ عائش کرے گا کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا یعنی گھر میں داخل ہونے کے بعد اس کو مکمل امن و سکون ملے گا تو کیا گھر کے باہر سکون نہیں ہے نہیں وہاں گھر کے باہر یا اندر سب جگہ سکون ہے لیکن دنیا کے اعتبار سے بہت سے لوگ گھر میں آتے ہیں تو صحیح سکون پاتے ہیں لیکن کبھی کبھار انسان کبھی کچھ پریشانی اٹھاتا گھر میں یا کوئی جیسا کہ کچھ چیز خراب ہو جاتی ہے یا بچے بدماشی کرتے ہیں تو انسان کبھی ٹینشن میں آ جاتا ہے سوچتا کیوں گھر پہ آ تو اللہ رسول فرماتے نہیں جنت میں بالکل امن و امان اور سکون ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مختصر انداز سے یہ گھر بتائے اور اس کے علاوہ اور تفصیلات ہیں جیسا کہاں بات اللہ کے رسول ہیں ایسی محلات ہے کہ اندر سے باہر دکھتا ہے اور باہر سے اندر دکھ جاتا ہے کیونکہ وہاں سطر کے اتنا معاملہ نہیں ہے سب ساتر رہیں گے سب سطر کے حالت میں رہیں گے اور اس میں کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں تو اللہ اتنے خوبصورت گھر بنائے کچھ لوگوں کے لیے کہ باہر سے اندر دکھتا اور اندر سے باہر یا جیسے, جیسے شیشے کے محل ہوتا ہے بلکہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے کچھ گھر بتائیے اور اسی طرح بتایا گیا کہ جنت میں کچھ خیمہ ہے خیمہ آج کل کس کو کہتے ہیں آج کل جیسا کہ چمڑے کے ہوتا ہے یا کپڑے کے ہوتا ہے اس کو خیمہ کہا جاتا ہے عموماً انسان جب پکنک کے لیے جاتا ہے یا آرام کے لیے یا جس کا گھر بڑا رہتا ہے تو کہیں سائڈ میں رکھتا ہے جیسا کہ ٹھنڈی کے موسم میں وہاں بیٹھنے کے لیے تو یہ خوبصورتی کے لیے یا انسان اپنے آئش کے لیے وہ عموماً بناتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے جنت میں بھی خیمے ہیں لیکن وہ کپڑے اور چمڑے کے نہیں ہیں اللہ کے رسول ساسن فرماتے ہیں عبداللہ قیس فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے اللہ کے رسول سے یہی حدیث سنی ہے پھر جنت ہی کہ جنت میں ایسے ایک خیمہ ہے کس طرح ہے مل لو کس چیز کے ہے لو یعنی موتی کے ہے موتی کتنا چھوٹی ہوتی ہے بہت ہی چھوٹی لیکن اللہ صلاح جنتی لوگ کے لیے موتی بہت ہی بڑی بنا دیں گے اور موتی کس طرح ہے مجوفہ یعنی خولدار خیمہ ہوگا مجوفہ ایک خیمہ ہے اور یا ایک موتی کے ایک یعنی ایک دانا ہے بہت ہی بڑا رہے گا اور مجھے یعنی اندر کے طرف کھلا ہوا ہے اندر انسان بیٹھ سکتا ہے آرام کر سکتا ہے اور کتنا ہی بڑا ہے اللہ کے رسم السلم فرماتے اردو ہاں میل اس خیمے کے ہر کونے میں نہیں اس کی چوڑائی ساٹھ میل ہوگی ساٹھ میل دنیا میں میل کتنا ہوتا ہے میل تقریباً ایک کلومیٹر کے قریب اس سے زیادہ ہے ڈیڑھ سے زیادہ ہے تقریباً ایک کلومیٹر 600 چھ سو میٹر ہے جیسا کہ مجھے یاد ہے ہو سکتا ہے صحیح تو تقریباً اتنی ہی ہے تو آپ سوچیں کہ یہ صرف یہ موتی کی چوڑائی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور ہر کونے پہ کون رہتا ہے اللہ کے رسول فرماتے فی کل زاویت منہا ما يرون ہوں گی اس کی جنتی کئی بیویاں ہوں گی تو بیویاں ہوں گی اللہ کے رسول فرماتے لوگ نہیں دیکھ سکیں گے مومن آدمی ان بیویوں کے درمیان چکر لگاتا رہتا ہے تو یہ انشاءاللہ بات آئے گی کہ جو اصل گھر ہے یہ انسان کا گھر ہے اور ان کے بال بچوں کے گھر ہوگا اگر ساتھ میں ہوں گے سب کے الگ الگ محلات ہیں اور سب ساتھ میں بھی رہیں گے اور یہ جو موتیاں ہیں یہ یا خیمے ہیں یہ حور العین کے لیے ہوگا مومن اگر حور العین سے ملنا چاہتا تو وہی وہ ان کو جانا پڑے گا کیونکہ وہ خوبصورت الگ جگہ اللہ سبحانہ و نے بنائی ہے جیسا کہ ان حور العین کے بارے میں جب بات کریں گے تو ان ذکر کریں گے یہ جنتی لوں کی صفت ہے اور جہنمینوں کے گھر کی صفت کیا ہے آپ جتنا جنت کے آپ حسن اور خوبی آپ لوگ سنی ہے اس کے برعکس جہنمی لوگ کے حال ہے اللہ فرمات قرآن مجید میں اور بہت ہی برا ٹھکانہ بہت ہی برا گھر ہے دیکھیے میں اس بار اس لیے جنت اور جہنم ساتھ میں ذکر کرتا ہوں تاکہ انسان احساس کرے دونوں میں کیا فرق ہے اور فوراً انسان کو یہ اعزاز تک لالچ بڑھے اور خوب بھی رہے اللہ کے رسول اللہ فرماتے جہنمی لوگ کے لیے کیا ہے نہ ولہم سو الدار سو الدار این بہت ہی برا ٹھکانہ اور یہ دار کے مطلب یا تو گھر ہے یا تو وہ مقام جہاں رہیں گے اور بہت ہی برا رہے گا جس طرح جیل ہوتا ہے آپ سوچو کسی انسان کو کسی چھوٹی جگہ پر اس کو حشر کیا جاتا ہے اور اس کے لیے تنگ رہتا ہے اور نہیں نکل پاتا تو اس کے لیے یہ مصیبت ہے یہ بلکہ اس کے لیے فضا زیادہ صحیح ہوتا ہے اور یہ کافر کہاں رہے گا اور یہ تو گھر کے معاملہ ہے اور یہاں بتا جنت کے لیے خیمہ ہے یہ کافر کے لیے خیمہ نہیں ہے لیکن وہ اس طرح رہے گا چھتری اس کے سب پر رہے گا چھتری ہیں جیسا کہ بڑا خیمہ کی طرح شکل میں رہتا ہے جو انسان اس کے نیچے آتا تاکہ دھوپ سے یا گرد غبار سے انسان کو حفاظت ہو جائے تو اللہ اللہ فرماتے ہیں کافروں کے بارے میں لهم من فوقهم وَمِن تَحْتِهِمْ ولر <بُلَل> یعنی کافروں کے لیے جہنم سے جہنم کے کیا ہے اور نیچے اوپر کے جو چھتریا ہے وہ بھی جڑ رہے ہوں گے اور وہ جہنم کے ہوں گے اور اسی طرح اس کے نیچے سے جہنم ہوگا تو یہ کافر کے حال ہے اور یہ مومن کے حال ہے اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اشجار جنت میں جو درختیں ہیں کس طرح اور جہنم کے کی درخت کس طرح جنت میں اور اس کے پھل کیا ہے کیونکہ ہر درخت میں ضرور اس میں پھل ہوتا ہے ہر درخت سے ایک پھل ہوتے ہیں الگ الگ سا منوا ہے تو آئیے دیکھتے جنت میں کون سے کس طرح اللہ سبحانہ و اشجار اس کے ذکر کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں کئی قسم کے درخت ہے اور سب سے اہم درخت کیا ہے سب سے اہم درخت وہ کھجور کے درخت یہ اہم ہے. اور اسی طرح انگور کے درخت اور یہ قرآن میں اکثر ذکر کیا گیا ہے انگور اور کھجور اور اسی طرح جنت میں انار کے بھی درخت ہے کیلے کے بھی درخت ہے صدر یعنی بیری کے بھی درخت ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تین کے بھی درخت ہے اور تین کس کو کہتے ہیں تین ایک قسم کے درخت ہے اس کو تین ایک درخت ہے ابھی یاد نہیں ہے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں لیکن بہرحال انشاءاللہ ہاں انجیر انجیر ہوتے ہیں تو یہ قسم کچھ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے قرآن میں اللہ پرماتی ہے فاقی ہاتون یعنی ہر قسم کے پھل ہے وہ اور نخل یعنی کھجور کے درخت وہ رمان رومان یہ کس کو کہتے انار کو کہتے ہیں فبی عی اعلیٰ اور آگے اللہ پرماتے مومنوں کے لیے باغات ہوں گے وہ یعنی انگور ہوں گے اور یعنی انگور اس طرح نہیں ہوں گے بلکہ وہ درخت میں ہوں گے اور مومن جب بھی چاہے گا تو اس سے کھا سکتا ہے اسی طرح بیری کہے اور یہ کیا ہے کیلا کے بھی قرآن میں ذکر کیا گیا ہے اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں فی سگر محدود وہ تلخم یعنی بے کاٹے کی بیروں میں ہوں گے اور کیلے تہبتہ میں یعنی تہبتہ ان کو ملے گا کیلا پر علما کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کیلے کو کہتے ہیں کیونکہ کیلا بہت ہی لذیذ ہے اور بہت ہی اس میں یعنی فائدہ ہے تو جنت کے تو نام بتایا جاتے بار بار کے نام وہی ہے لیکن حقیقت بالکل الگ ہے تو یہ کچھ درختوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اور جنت میں ایک خاص ایک درخت ہے جس کا نام کیا ہے طوبا ہے جس کا نام توبا ہے اور یہ خاص جنت میں یہ درخت دنیا میں موجود نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے طوبا شجر و تم فل جنا جتوبا جنت کا ایک درخت ہے جس کا سایہ سو سال کی مسافت کے برابر ہے سو سال اگر دنیا میں انسان چلتا ہے سوار ہو کے یہ پیدل کتنے تک پہنچے گا ایک سال میں اگر کوئی پیدل چلے کتنا ہزار کلومیٹر آگے بڑھے گا تو آپ سوچی یہ ایک درخت کی سایہ صرف اتنا ہی ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایات میں ہے اللہ کے رسول صحابہ کرام سے یہ فرمائی ہے انت الجنت جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائل میں ایک سوار سو برس تک چلتا رہے گا سو برس تک سوار ارے پیدل نہیں کسی گھوڑے پہ یا اونٹ پہ سوار ہو کے عموماً گھوڑے پہ سوار ہو کے وہ چلے گے لیکن وہ آخر تک نہیں پہنچے گا پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ جاننا چاہتے ہو تو قرآن میں بھی آیت ہے و اللہ فرماتے ہیں لمبا سایا سورہ حاقہ میں ہے سورہ واقعہ میں ہے وظل ممدود یعنی یہ سایا لمبا سایا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہاں سے مراد یہ جو مبارک درخت ہے کیا ہے یہ توبہ کی درخت ہے اسی طرح جنت میں جو درخت ہوں گے یہ اسے نہیں کہ لکڑی کے ہوتا ہے یہ جیسے سڑ جاتے خراب ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے ہیں کہ یہ کس چیز کے ہوگا یہ عام اس طرح نہیں ہوگا بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ اس کے تنا جو نیچے کے حصہ ہے وہ چاندی کا ہوگا جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ من ذہب نہیں چاندی کے نہیں سونے کے ہے کہ اس کے تنا سونے کے سونے کا ہوگا تو کتنا خوبصورت آپ ابھی تصور کرو کبھی جان دیکھتا ہے کہ مجسمہ سونے کی شکل میں یا کسی اور شکل میں کبھی دکھتا ہے کتنا خوبصورت دکھتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ درخت یہ بہت زیادہ مومنوں کے لیے دیا جاتا ہے اور اگر کوئی مومن اپنے درخت بڑھانا چاہتا ہے تو اللہ کی خود تصویر کرے حدیث میں آتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک بار ابو ہور فرماتے ہیں کہ ایک بار میں درخت لگا رہا تھا زمین پہ تو اتنے میں اللہ کے رسول گزرے تو ہم سے پوچھنے لگے کہ آپ آپ کیا کر رہے ہو یعنی آپ کیا کام کرو تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں یعنی درخت لگا رہا ہوں تو اللہ کے رسول نے پوچھا ہی کس کے لیے تو کہا اپنے لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں تجھے اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں حضرت ابو حریرا نے عرض کیا اللہ کے کی رسول آپ ضرور بتائیے تو آپ نے شاید فرمایا کہو سبحان اللہ الحمد الہ اولا اللہ واللہ اکبر اللہ کے رسول یہ کہنے پر ہر کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا اور اس کی اچھی صفت ہے جس طرح حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے اور صبحان اللہ البحمد سبحان اللہ العظیم کہنے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے کھجور کی درخت مومن کے لیے بنایا جاتا ہے اور معروف ہے کہ دنیا میں سب سے مبارک درخت کون سے ہیں کھجور کے درخت اس میں اللہ کے رسول مومن کی مثال دی ہے قرآن میں اس کی مثال کلمہ طیبہ سے دیا گیا ہے تو اس لیے یہ مبارک درخت ہے اور بہت ہی لذیذ خج... یعنی پھل اس کا ہے قیامت میں بھی سب سے مبارک اور سب سے اچھا وہی ہوگا یہ جنت کی کچھ یعنی جو درخت ہے اور اس کے صفات اور اس کے پھل کے بارے میں ہیں اور اس کے پھل کبھی ختم نہیں ہوگا وافر رہے گا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے وَفَاقِحَةٌ كَثِيرًا لَا مَقْتُوعَةٍ وَلَا مَمْمُوعَةٍ کہ اس کے فاقِحہ بہت ہی زیادہ ہے لا مَقْتُوعَةٍ مَقْتُوع یعنی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے یعنی ک یعنی نعمت ہمیشہ کے لیے ہے والا مموعہ نہ اس کے لیے نہ مومنوں کے لیے مومنوں کو اس سے منع کیا جائے گا یہ جنت کے درخت ہے اب آئیے دیکھتے اور اس کے سایہ بہت ہی لمبا ہے اللہ پرماتے اکل وحا دائن اس کی غذا اور اس کا اکل بہت ہی دائم رہتا ہے وہ ول اور اس کے سایہ بھی بہت ہی لمبا اور بہت ہی یعنی بہت ہی لمبا ہے اور جہنم کے حال دیکھ لو جہنم میں صرف ایک ہی درخت ہے اور کون سے درخت ہے یہ درخت شجرت الزقوم اور زقوم کے درخت بہت ہی خبیز درخت ہے اور قرآن اس کو ملعون شجرت الملعون کہا گیا ہے اللہ فرماتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ یہ زقوم اگر دنیا میں کوئی درخت دیکھا جائے تو اس سے قریب ہے جو تھوہر ہوتا ہے تھوہڑ کسی نے دیکھا ہے ہم تو نہیں دیکھا ہم نے پڑھ کے آیا کہ بس اس کا مطلب یہ ہے لیکن یہ علماء کہتے ہیں والا یعنی بہت ہی خبیض اور بہت ہی بری شکل کے درخت ہے یعنی کوئی انسان اس کو جلدی اس کو چھوٹا بھی نہیں تو اس کو کبھی انسان بھی دیکھنا بھی نہیں چاہتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک ہی درخت ہے یہی درخت ہے اور اس کی صفت کیا ہے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے بدبودار ہے کڑوا ہے کانٹے دار ہے جہنمیوں کا کھانا ہوگا اور یہ جہنم کے اصل یعنی جہنم کے بیچ حصے سے گہرے حصے سے نکلتا ہے اور اس کے کیا ہے اللہ فرماتے کہ انہو رؤوس الشیاطین اس کے تل یا اس کے خوشہ یا اس کے جو پھل ہوتا ہے یہ شیاطین شیطان چہرے کے چہرے کی طرح یا اس کے سر کی طرح ہے اللہ سبحانہ و فرماتے قرآن میں اننا جاننا ہے فتنا ہم لوگوں نے یعنی اس کو جہنم میں ظالموں کے لیے مفتون کیا گیا یعنی عذاب دینے کے لیے اس کا رکھا گیا ہے انہا شجرۃن تخر و اصل ذہین یہ درخت ذہین کے جہنم کے ادنا اور سب سے گہرے حصے سے نکلتا ہے طلعوها کانہو رؤوس الشیاطین یہ شیاطین کے شکل میں اس کے ہوتی ہیں اللہ فرماتا ہے انہم لااکلون منها لوگ اس میں سے کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے اور جب پیٹ بھریں گے یا کھائیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں قران کی ایت ہے کلمہ یغلی فی البطون لوگوں کے دل میں مہل علماء الگ الگ تفسیر کیے گرم پانی یا گرم تیل یا تو چلچڑ جو ہوتا ہے جو گندگی ہوتی تیل کے آخری حصہ اسی کی طرح ہوگا اس سے جب کھائیں گے یا پییں گے تو وہ پیٹ انوں کو کیا کھولے گا اور آرام سکون نہیں ملے گا کھانے سے پہلے بھی نہ آرام نہ کھانے کے بعد آرام یہ درخت ہے اور جہنم میں ایک اور قسم کی گھاس ہے جو نکلتا ہے اس کو دریع کہا گیا ہے دریع کانٹے دار گھاس اللہ فرماتے علیہ السلام طعام اللہ دری اور دریا کے کھانا کے علاوہ اور کچھ نہیں کھائیں گے دیکھیے زکوم کے بارے میں اللہ کے کی رسول کیا فرماتے دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث کافی ہے کہ کتنا خراب درخت ہے اللہ کے رسول فرماتے لو ان من یہ زقون درخت ہے اگر اس کے رس یا اس کے جیسا کہ قطرہ اگر کوئی نکل جائے اللہ کے رسول قدرت کی دنیا اگر ایک ہی قطرہ اس کو دنیا میں رکھا گیا ہے ابسدت النا سی معیشت تو لوگوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اگر دنیا میں ایک ہی قطرہ ہو جاتا گر جاتا تو سارے لوگ کی زندگی خراب ہو جاتی تو ایک قطرے سے لوگ کی زندگی خراب ہوتی ہے پھر اللہ کے رسول فرماتے فقی فقی بندون ہو تو تو کیسے جس کے غذا ہی رہے گا جہنم میں اور یہ حدیث صحیح ہے تو یہ کافروں کی غذا ہے جہنم میں اور یہی درخت ہے کیونکہ وہ لوگ کوہور کہتے غذا کے بارے میں ان شاء اللہ اور مزید آئے گا یہ درخت کے بارے میں ہے کہ دو قسم کے درخت ایک یہ زقوم ہے اور دوسرے درخت وہ درخت نہیں لیکن گھاس ہے اور اس کو دریع کہا جاتا ہے اس کے بعد تیسرا مسئلہ یہ ہے انہار الجن جنت جنت میں نہریں ہیں کہ نہیں اور جہنم میں ہیں کہ نہیں جنت میں تو نہریں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک نہر نہیں ہے بلکہ انہار ہے انہار نہر عربی میں اردو میں نہر چھوٹے ندی کو کہتے ہیں لیکن عربی میں ندی چاہے نہر بڑا ہو یا چھوٹا اس کو خاص کر جو بڑا ہوتا ہے اس کو عربی میں نہر کہتے ہیں تو جنت میں بہت زیادہ انہار ہے اور اس میں اہم چار نہر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیحان جی الفرات ان نیل سہان جہان الفرات الیل کل انہار الجنہ یہ جنت کن نہروں میں سے ہیں سیحان جیحان کہا ہے سہان الجان کہاں ہے کہتے ہیں جی یہ ورنہ انحرۂ نہیں ہے تقریباً عراق کے بعد اگر آپ جائیں گے رشیا کی طرف جہاں بخارا اس وقت تھے مورا اور نہرین جس کو کہتے تھے وہ دو نہر وہی موجود ہے اور دو ندی ایک عراق میں ہیں فرات ہے اور ایک مصر میں اور سوڈان میں کون سی ہیں نیل ہے سب سے لمبی ندی کون سی دنیا میں نیل ہیں یہ چاروں نہر جنت میں ہوں گے اس کا مطلب نہیں کہ انسان ابھی جائے وہاں اور جا کے نہائے اور کہتے برکت ہے چلو پانی لے لو پی لو یہ جنت کے نہیں یہ بتائیں گے کہ وہی لیکن حقیقت الگ ہوگی نام وہی ہوگا لیکن اور حقیقت بدل جائے گی لیکن کیفیت الگ ہے یعنی نہیں کہہ سکتے کہ یہ مبارک ہے چلو برکت لے لو یہ نام بتایا گیا لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم لوگ جا کے اس سے برکت دیں یہ چار انہار ذکر کیا گیا ہے اور جنت کے اہم ندیاں ندی کہاں سے بہتے ہیں فرد سے اعلیٰ سے اللہ کے رسول اسل فرماتے ہیں کہ فرد و سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ جنت ہے اور اوسط ہے اور اسی سے ندیاں بہتی ہیں تو وہیں سے بہتی ہیں اور اس کے پانی بہت ہی لذیذ ہے اور یہ اس کے پانی کی سبت قرآن میں ذکر کیا گیا ہے اللہ برمات الجنت لوگوں سے جنت کا وعدہ جو کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے اس میں میٹھے پانی کی نہریں بہ رہے ہیں یعنی میٹھا پانی ہوگا اور دوسرا کیا ہے وہ انہار الملت اور تامو اور ایسے دودھ کی نہریں جس کے ذائقے میں ذرا فرق نہیں ہوا تو یہ دوسرے ندی کا کس چیز کے ہیں انہار لبن لبن کے ہوگے دودھ کے ہوگا اور تیسرا کیا ہے و انہار من خمر لذت اور ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہو تو شراب کی بھی نہر ہے اور چوتھا کیا ہے وہ انہار المنس مصففہ اور صاف شفاف شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں تو یہ چار انہار ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کی آیت ہے یہ چار قسم کے نہر ہے لیکن یہ سیخون یہی ہوں گے یہ الگ ہے یہ اللہ سبحانہ ہوتا کے پاس اس کا علم ہے لیکن جو انہار جنت میں ہوں گے صرف پانی کے نہیں پانی دودھ شہد اور کیا ہے اور خمر نام وہی ہے لیکن دنیا کی خمر اور دنیا کے شہد اور آخرت میں بالکل فرق ہے اسی طرح جنت میں ایک ندی ہے جو سب سے عمدہ نہر الکوثر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول کوثر کیا ہے آپ نے اشار فرمائے ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالی نے جنت میں آتا فرمائی ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اس میں ایسے پرندے اڑتے ہیں جن کے گردنے اونٹوں کی سی ہیں یعنی اونٹ کی طرح اس کی گردن اونٹ کی طرح یہ چڑیے یعنی چڑیا جو اڑیں گے اس کے اوپر خوبصورت رہیں گے اور اس کے کیا گردن اونٹ کی طرح ہے حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول پرندے خوب مزے ہیں یعنی یہ نہیں یہ پرندے خوب مزے میں ہیں یعنی وہ ندی اور اتنا خوبصورت اس میں اڑ رہے تو بہت ہی مزے میں ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان پرندوں کو کھانے والے زیادہ مزے میں ہیں یعنی جنتی لوگ اس کو کھائیں گے اور, اور مزید ان لوگ یعنی ان لوگ کو خوشی ہوگی تو یہ کوثر کے ندی اور چند درست پہلے ذکر کیا گیا کہ حوض کوثر الگ ہے حوض کوثر یہ حشر میں ہوگا عرض محشر میں اور یہ جنت کوثر ہے یہ جنت میں اللہ سبحانہ وتعالی مومنوں کو دیں گے تو کتنا ہوا یہ پانچ انہار کے نام آ چکا ہے اس کے علاوہ کچھ علماء کہتے ہیں چھوٹے چھٹے انہار ہیں اسار کے گھر کے بغل میں ہر گھر کے نیچے ایک نہر جاری ہوگا جیسا کہ اللہ خود فرماتے تجری من تختیہ انہار مومنوں کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہے ہیں رہے ہوں گے ایک قسم کی نہر ہے وہ خاص جہنمی لوگوں کے لیے ہے جو لوگ جہنم سے نکل کے جنت میں آئیں گے ارے جنت میں ایک ایسے نہر ہے ایسے ندی ہے جو صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو لوگ جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے یعنی جو داخل ہو گئے اور بعد میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کرم سے ان لوگ کو نکال کے جنت میں داخل کریں گے ان لوگوں کو پہلے جہنم میں نکالنے کے بعد کیونکہ سڑ جائیں گے تو ان لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے دوبارہ ان کے بدن بنانے کے لیے اللہ سلمان تعالیٰ پہلے اس ندی میں داخل کریں گے جب تازہ ہو جائیں گے تو پھر وہ لوگ اصل جنت میں آئیں گے کیا دلیل ہے یہ حضرت ابو سعید خدری کے حدیث سے مسلم میں ہے اللہ کے رسول لمبی حدیث نہیں فرماتے ہیں چنانچہ وہ لوگ تو میں نکلیں گے مومن لوگ جو جہنم میں پہلے جائیں گے کہ ان کے جسم کو ان کے جسم کوئلے کی طرح جلے ہوں گے کوئلہ دیکھیں ہوں گے جس جلانے کے بعد کس طرح خراب ہو جاتا ہے پھر اللہ کے رسول فرما تب وہ نہر حیات یا نہر الحایا نہر یا نہر الحایا یا حیات حیات زندگی کو کہتے ہیں تو یہ نہر الحیا میں داخل ہوں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ڈالے جائیں گے اور وہ لوگ اس طرح اگ پڑیں گے یعنی بالکل صحیح سالم ہو جائیں گے جس طرح بیج سیلاب میں فوراً اگتا ہے کبھی تم نے دیکھا نہیں وہ بیج کیسا زرد لپتا ہوا ہوگا اللہ کا رسول فرماتے جیسا کہ جب سیلاب ہوتا ہے اور پانی بھر جاتا ہے آپ دیکھو گے کچھ تائے بائیں کچھ دانے ایسے پڑے رہتے ہیں اچانک وہ ایک ہی دن میں اگ جاتے ہیں اور بڑے ہو جاتے اور خوبصورت بن جاتے ہیں حالانکہ اس کو کھانے لائق نہیں لیکن لک رسول مثال دی اس طرح وہ لوگ بھی نکلیں گے اور زندہ ہوں گے پھر اس کے بعد یعنی زندہ مطلب یہ وہ زندہ تو رہیں گے لیکن مطلب مضبوط ہو جائیں گے بدن واپس آ جائے گا تندرستی آ جائے گی پھر وہ لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت میں یہ پانچ انہار ذکر کیا گیا ہے یہ چھ انہار شہان جی ہان انیل فرات اور یہ, دو، یہ چاروں کی صفت کیا ہے ذکر نہیں کیا گیا لیکن ذکر کیا گیا کہ چار قسم کے یہ انہار ہوں گے پانی کے شہد کے اور شراب اور دودھ یہی چاروں ہوں گے یہ الگ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے اور نہر کوثر الگ ہے اور نہر الحیا وہ خاص جہنمی لوگوں کے لیے جو جہنم سے نکل کے جنت میں آئیں گے جہنم میں کہیں نہیں آتا کہ جہنم میں کوئی نہر ہے جہنم کے بارے میں کہیں بھی حدیث نہیں آتا ہے کہ جہنم میں ایک نہر ہے یا کافی لوگ اس میں جلیں گے یا اس میں پییں گے یہ کہیں نہیں آتا تو اس لیے ہم لوگ اس کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں چوتھے مسئلہ یہ ہے کہ جنت میں عیون ہوں گے اور جہنم میں بھی عیون کے مطلب کیا ہے عیون چشمے کو کہتے ہیں آپ دیکھو گے دنیا میں تو کئی چشمے ہیں عمارات میں کچھ چشمے راستے میں عین خط ہے ابو زبین تو... میں جاؤ گے تو نہیں ابو میں جاؤ گے تو مب ہے الگ الگ عیون ہے اور چشمے نکلتے رہتے ہیں خاص کر پہاڑوں سے تو اللہ سبحان ہوتا اور یہ نعمت عموماً اس کا پانی مفید رہتا ہے لذیذ ہوتا ہے پینے کے لیے اور علاج کے لیے بہت ہی مفید رہتا ہے لیکن جنت کی جو چشمے الگ ہیں جنت میں بہت زیادہ ہے ایک دو نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ ہے اس کو قرآن میں الگ الگ صفات سے ذکر کیا گیا ہے کچھ ایسے ہیں جس کو جس کا نام تسلیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تسلیم آئین یش رب و بھی مکرب یعنی اللہ فرماتے ہیں اس نفیس اور شرام میں تسلیم کے پانی کی آمزش ہوگی تسلیم ایک چشمہ ہے اور یہ جنتی لوگوں کے لیے ہے ایک الگ چشمہ ہے اسی طرح ایک چشمہ جو زنجبیل سے اس کو ملایا جائے گا زنجبیل یعنی سونٹھ کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں و میس و يسقون فيها كاسا كان ميزادها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلہ یہ دوسرے چشمہ کے نام سلسبیل ہے اور وہ سلسبیل یہ سونٹھ سے وہ ملایا گیا ہے اور تیسرے ہے اللہ فرماتے ہیں کافورہ کافور سے ملایا گیا ہے اور جنت میں اس کے علاوہ بہت سارے چشمے ہیں جیسا کہ اللہ فرماتے فی ان جا جنت میں یعنی ایک ایسے عین چشمہ ہے جو دوڑے گی اور اسی طرح اللہ عیون و مومن متقین لوگ بے شک جنت میں ہوں گے اور عیون چشموں میں ہوں گے اور اللہ فرماتے فیم عینانی تجربات فیم عینانی نبا خطان تو قرآن میں کئی جگہ ثابت ہے کہ جنت میں عین ہوں گے اور یعنی یہ عین کے مطلب کیا ہے عین آگ کو بھی کہتے ہیں اور عین چشمے کو بھی کہتے ہیں جو پانی نکلتا ہے لذیذ اور جنتی لوگوں کے لیے ہے کچھ علماء کہتے نہیں ہر مسلمان ہر جنتی اپنے گھر کے پاس جب بھی چاہے گا تو وہ ایک چشمہ نکال سکتا ہے جیسا کہ اللہ خود ہی فرماتی تفجیرا کہ جب بھی چاہے تو لوگ اس کو نکال سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ و کی یہ مومنوں کے لیے ایک نعمت ہے جہنم میں بھی ایک نعمت جہنم میں بھی کچھ عیون ہے جنم میں بھی کیا ہے, عین ہے عین لیکن اچھے عین نہیں یعنی چشمہ جو بھی جہنم میں ہوگا وہ بہت ہی خراب ہے اللہ سبحانہ و اس کے بارے میں فرماتی ان کافروں کے بارے میں کہ جہنمیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا یعنی ایک چشمہ ہوگا اور بہت ہی کھولتے ہوا یعنی بہت کھولتے ہوئے بہت ہی گرم انسان اگر پی لیتا ہے اس سے پیئیں گے کافر لو اور اس سے جل جائیں گے اور بہت ہی گرم ہوگا یہ کافروں کے چشمے کے بارے میں ہی صرف آیا ہے کہ گرم ہے تو اس لیے جہنم میں ہے لیکن وہ نعمت نہیں ہے انوں کے لیے ایک مصیبت ہے اور عظام میں اس کے وجہ سے اضافہ ہو جائے گا اس کے بعد اگلے مسئلے یہ ہے تام و اہل جنتی جنت جنتی لوگ کے کی کھانا کیا ہوگا اور جہنمی لوگ کیا کھائیں گے یہ قرآن میں متعدد اسناب ذکر کیا گیا ہے میں مختصر انداز سے ذکر کرتا ہوں جنت میں یہ جاننا چاہیے کہ جو کھانا کھائیں گے سب سے عمدہ اور لذیذ کھانا ہوگا جتنا تصور کرو وہ غلط ہے اللہ صبح ان لوگوں کی قرآن میں تو بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے ہر قسم کے پھل ہر قسم کے میوہ ہر قسم کے گوشت انوں کو دیا جائے گا سب سے لذیذ انوں کے پاس رہے گا اور وہاں جو جنت میں کھائیں گے پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کیونکہ ان کے پیٹ نہیں بھرتا ہے کھانے سے دنیا میں ایک انسان کھا لیتا ہے تو فوراً پیٹ بھر جاتا پھر کوئی کھانا نہیں کھا سکتا بیماری کی وجہ سے کچھ نہیں کھا سکتا لیکن جنت میں جو کھانا انسان کھائے گا وہ تو لذت کے لیے بس یعنی اپنے وقت گزارنے کے لیے اور مشغول کرنے کے لیے نعمتوں میں انسان کھائے گا اور پیے گا ورنہ ان لوگ تندرست رہیں گے نہ ضرورت ہے کھانے کے نہ پینے کی لیکن ایک لذت کے لیے وہ لوگ کھایا کریں گے ان لوگ کو کھانا کیا ملے گا یا پہلے یہ مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے جنتی لوگ کیا کھائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ثوبان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ہم کھڑے تھے تو ایک یہودی عالم آئے اور اللہ کے رسول سے چند سوالات کیے یہ بھی سوال کیے کہ اے محمد یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کی خدمت میں کون سا تحفہ پیش کیا جائے گا سب سے پہلے ان کو کیا دیا جائے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے زیادہ تو کبھی دل آپ نے شاید فرمایا مچھلی کے جگر کا گوشت آپ دیکھو ہوں گے مچھلی کے جگر ہوتے ہیں کہ نہیں جگر کلیجی کو کہتے ہیں اور خوت خوت بڑے مچھلی کو کہتے ہیں کوئی کہے گا ہمیں پسند نہیں یار ہم دنیا میں نہیں کھاتے تو جانت میں کہاں کھائیں گے دنیا اور آخرت میں فرق ہے آپ جو چیز ہاں پسند نہیں کرو گے وہاں ساری چیز آپ کو پسند آئے گی وہ انسان اس نے کہے گا کہ مجھے پسند نہیں ہے وہاں ساری چیزیں انسان کی طبیعت بدل جائے گی سار کا بدن بدل, بدل جائے گا تو اسی لیے سب سے پہلے انسان وہ کیا ہے مچھلی کے جگر کا گوشت کھائیں گے پھر وہ یہودی پوچھا اس کے بعد کیا کھانا کھائیں گے یہ تو شروع میں کھاتے کہ انسان ہوٹل میں جاتا ہے تو شروع میں ہلکی پھلکی چیز کھاتا ہے, پھر اصل کھانا کھاتا ہے تو اس کے بعد پوچھا گے تو پھر کیا تو آم نے شاد فرمایا جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والا بیل زبا کیا جائے گا ہندو لوگ سن لے وہ ناراض ہو جائیں گے کہ جنت بھی بیل اور بکرا ذبح گائے ذبح کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ سلحان فرما اللہ کا رسول ہیں کہ کیا ہے جنت میں بیر ذبح کیا جائے گا اور وہی کہ اسی کا گوشت جنتی لوگ کھائیں گے تو یہ مفید ہے اگر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گائے کے گوشت کھانا حدیث میں کہا گیا کہ بیماری ہے یہ حدیث پہلے اس میں بڑا اختلاف ہے لیکن اگر صحیح بھی کچھ علماء صحیح کہتے ہیں تو کہتے زیادہ کھانے سے یا کچھ لوگوں کی طبیعت صحیح نہیں ہوتی تو یعنی بیماری کا سبب زیادہ بن سکتا ہے لیکن انسان احتیاط کے ساتھ کھائے لیکن جنت میں جو بیل ہے اور جانور اور دنیا میں تو بالکل فرق ہے وہاں الگ جانور ہے اور دنیا کے جانور الگ ہوگا یہ کھائیں گے مومن لوگ تو اس سے کیا دلیل ہوا کہ مومن لوگ گوشت کھائیں گے مچھلی کے گوشت اور کیا ہے اور حیوانہ کے گوشت باقی گائے اور اسی طرح باقی جو جانور حلال ہو ان کھائیں گے اسی طرح چڑیے کے گوشت بھی کھائیں گے چاہے مرغی چاہے کچھ بھی ہو قرآن کے اللہ فلمان و تعالیٰ آت میں کئی جگہ ذکر کرتے ہیں وہ لکھم طیرماعش کا ہوں کہ لخم طیر کھائیں گے جو بھی تمنا کریں گے جو بھی چاہتے ہیں یا لذت سے کھانا چاہتے ان کو دیا جائے گا دوسرے ہاتھ میں وہ اللہ فرمدنافاقی حتیم ان لوگ کو اللہ فرماتی وہ لکھنائش کا ہوں تو ایک گوشت کھائیں گے ہر قسم کون سی گوشت یہاں ذکر کیا گیا دو قسم لیکن ہر قسم کے گوشت جو بھی تصور کریں گے اور اسی طرح جو پچھلے حدیث گزر چکا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ پوچھے کہ اللہ کے رسول یہ چڑیے جو حوضے کا یہ نہر کوثر اوثر اڑیں گے یہ تو خوبصورت ہوں گے یا نعمت میں ہوں گے تو اللہ کے رسول یہ بتا چکے کہ اس کا گوشت کھانا تو اور لذیذ ہے تو اس انسان انسان ہر قسم تصور انسان کتنا بھی کرے وہ تو غلط ہے اس لیے جتنا بھی لذیذ اور جتنا دنیا میں انسان تمنا چیز کرتا ہے اس سے لاکھ بار جنت والے اور بہتر اور اچھا ہے تو یہ دوسری قسم جنتی لوگ میوق کھائیں گے میوے میں تین چیزیں کئی تی, چیزیں آتے ہیں اس میں چاہے دانے کی شکل میں جو ہوتے ہیں جیسے چاول ہے دال ہے وہ بھی جنتی لوگ کھائیں گے اسی طرح پھل ہوں گے ہر قسم کے پھل جو پہلے ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ انگور ہے انار کیلا اور جو درختوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے وہ بھی جنتی لوگ کھائیں گے اور اسی طرح سبزیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی فواقع میں آ سکتا ہے تو اس لیے جنتی لوگ اللہ برۃ الحمدنا فاقی حتیم وشتہ اور جنتی لوگوں کے لیے کیا ہے لحم یعنی گوشت اور جو بھی فاقیہ تمنا کریں گے یا یعنی اشتہا کریں گے لوگ چاہیں گے ان لوگ کو لے تیار کیا جائے گا یعنی نہ ان لوگ کو ذبح کرنا پڑے گا نہ ڈھونڈنا پڑے گا نہ سودا کرنا پڑے گا وہ لوگ کیا کریں گے وہ لوگ صرف تمنا کریں اور ان لوگ کے سامنے انشاءاللہ حاضر ہو جائے گا ایک اور دلچسپ عزیز ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت خوبزتہ حدیث صحیح ہے بخاری مسلم کی روایت ہے قیامت کے روز یہ زمین ایک روٹی کی شکل میں ہوگی دروازم کر دو آواز اٹھاتی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا ہے یہ قیامت کے روز یہ زمین ایک روٹی کی شکل میں ہوگی یہ زمین جو ہم لوگ رہتے ہیں اس میں کس شکل کے ہوگی ایک روٹی کی شکل ہوگی اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں اس طرح الٹ پلٹ فرمائے گا جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر میں اپنے روٹی کو ہاتھوں میں الٹ پلٹ کرتا ہے میزا کی روٹی لیتا ہے اپنے ہاتھ میں اللہ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور وہ روٹی اہل جنت کی میزبانی ہوگی یعنی ان کو اللہ سمان سلحان شروع میں ان لوگوں کو کھلائیں گے تو یہی زمین کی اس کو روٹی بنایا جائے گا تو کھلایا جائے گا اس لیے یہ ترجیح کیا گیا کئی بار کہ یہ زمین نہیں رہ جائے گی اور جیسے کہ گز اللہ کہتے جہنم یہ زمین پہ ہوگی تو یہ جب جہنم زمین ختم ہو جائے گی تو کہاں رہے گی تو اس لیے اختلاف ہے علماء میں کہ جہنم کہاں ہے لیکن یہ زمین میں ہونا اس کے امکان بھی ہو سکتا ہے اور نہ بھی ہو سکتا اللہ کی تقدیر میں ہے لیکن یہ زمین کے چاہے مکمل حصہ یا اکثر حصہ یا پورا اس کو اللہ سبحانہ قیامت کے دن مومنوں کے لیے روٹی بنا دیں گے اور ساری جنتیں جنتی لوگ اس سے کھائیں گے تو یہ جنتی لو کے لیے کھانا ہے اور یہ کھانا نرمکل آتی والا ممنوع ختم نہیں ہوتا ہے ولا ما جب بھی چاہیں گے جب بھی طلب کریں گے جب بھی کھانا چاہتے ہیں تو کبھی رکاوٹ نہیں ہے جتنا بھی طلب کریں گے تو ختم نہیں ہوگا اللہ برتم رزقی ہاں بک کرا تو آشیہ کہ صبح شام ان کے لیے ایک رزق اور روزی انوں کو دیا جائے گا اسی طرح یہ کھانے کے بارے میں لیکن اگر کافروں کے حال دیکھا جائے کافروں کے کھانا بالکل خراب ہے اور انوں لو تقریباً سب سے خراب اور خبیز کھانا جو انسان تصور کرتا ہے اس سے بدتر ہے اور قرآن میں تقریباً چار قسم کے کھانا ذکر کیا گیا جو کافروں کو کھلایا جائے گا انسان اگر سمجھ لے تو ویسی نفرت کرے گا سب سے پہلے زقوم یہ جو ذکر کیا گیا ہے یہ جو درخت ہے یہ کھائیں گے اور اس کے خبیز جو صفت ذکر کیا گیا ہے وہ کھائیں گے دوسری یہ ہے بری درے کے بارے میں بات کی گئی ہے یعنی کھانے دار گھاس لا ولا من منجوڑ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب یہ درخت کھائے گا یا یعنی گھاس کھائے گا لایوسمین یعنی اس سے انسان موٹا نہیں ہو سکتا ولا من جوع. نا وہ بھوک کو ختم کرے گا بلکہ انسان کی بھوک اور پیاس یعنی بڑھ جائے گا اور انسان کی مصیبت اور بڑھ جائے گی تیسری چیز بتائے کہ گسلیم گسلیم جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں فلیحی صلاح محا ہم ملا پام ان گسلین کہ کافر کے لیے کوئی پام نہیں ہے اللہ غسلین کے کھانا ہے غسلین علماء کہتے ہیں یہ جو کافروں سے یا انوں کے جیسا کہ پھوڑے سے یا بدن سے جو گندگی نکلتی ہے جیسا کہ پھوڑا نکلتا پیپ خون کچھ مواد نکلتے ہیں جو کڑے ہوتے ہیں وہ لوگ مجبوراً اس کو کھائیں گے لیکن چاہے تجرہ ہو اللہ فرماتے کہ اس کو یعنی وہ کھائے گا لیکن اندر حلق کے نیچے نہیں لے جا سکتا ہے جیسا کہ چوتھے کھانا کے بارے میں اللہ فرماتے تو عام انسطن حلق میں پھسنے والی کھانا انسان یعنی کھائے گا لیکن حلق میں پھنس جائے گا نہ وہ نکل پائے گا نہ اندر جائے گا اسی لیے مصیبت اور اذاب میں ابتلا رہیں گے یہ کافروں کا کھانا کیوں اللہ سب اتنا سختی کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ کفر اس طرح دنیا میں کرتے تھے ایمان نہیں لائے اسی لیے ان کا بدلہ اللہ سبحان اتارا جہنم میں دیں گے آپ دیکھیے خود ہی کرو کہ جنت کس طرح جنت میں لوگ کس طرح مزے میں رہیں گے اور کافر لوگ کس طرح پریشان رہیں گے قرآن کے آئے سنے عراب میں اصحاب النار اصحاب النار اصحاب کہ اہل جنت جہنم والے جب چلائیں گے چیخیں گے تو کچھ جنت لوگوں کو پکاریں گے اور کہ عید علیہ نام علماء یا اوما ضفقم اللہ کہ اللہ ہم لوگ کے لیے کچھ پانی بھیج دو یا وہ روزی جو الخانے کے طور پر جو اللہ نے تم لوگوں کو دی ہے تو وہ کہیں گے مومن لوگ کیا ہے ان اللہ حرما القافرین کہ اللہ سبحانہ و وہ چیز کافروں پر حرام کر دی ہے تو اس لیے انہوں نے لذیذ کھانا کھائیں گے نہ لذیذ پانی پئیں گے تو یہ لوگوں کے کھانا ہے اور یہ جنتی ہے اس کے بعد مسئلہ یہ ہے شراب و اہل جنتی ونہ اہل اور اہل جہنم کیا پیئیں گے شراب مطلب نہیں صرف نہیں کی خمر بلکہ شراب یعنی جو چیز پیئیں گے جنتی لوگ کے لیے جو بھی پیئیں گے بہت ہی عمدہ رہے گا اور بہت ہی اچھا اور جو ذکر کیا گیا کہ انہار نہریں جو ہوں گے اس میں چار قسم کی نہر ہیں شہد پیئیں گے پانی پیئیں گے شراب پیئیں گے اور کیا ہے اور کیا بھی پیئیں گے شراب اور دودھ پیئیں گے اور یہ اس کا نام دنیا کے جو نعمتوں کی نام تو برابر ہے لیکن دونوں میں بالکل فرق رہے گا یہ جنتی لوگ جب بھی چاہیں گے تو یہ پئیں گے اور وہ او لوگ بھی عیون یون اس وسلسبیلا من میں تسلیم کائین کاپورہ اور زلزبیلا جو ذکر کیا گیا وہ چشمے سے بھی جب بھی چاہیں گے تو لوگ پئیں گے اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے خاص رکھی ہے اور کیا ہے وہ اقوام وہ لوگ جو پئیں گے جو بھی پئیں گے یہ چاروں خاص کر شراب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں دنیا کے شراب کس طرح ہے جنت کی جو شہد ہے دنیا میں تو حلال ہے اسی طرح دود اور پانی حلال ہے لیکن چاروں میں کون سا حرام ہے صرف شراب تو اس لئے قرآن میں زیادہ شراب کے بارے میں زیادہ آیا لیکن شراب کی صفت جو جنت کی شراب ہے اس کی صفت اللہ فرماتے ہیں کیا بیضاء یعنی وہ سفید ہوں گے چمکدار لذت للشاربین پینے والوں کے لئے لذیذ یعنی غزا ہے لَا فِيهَا غَوْلٌ پون <يُنزفون> اللہ نہ جسم کو نقصان ہوتا ہے نہ عقل کے دنیا میں اگر کوئی پی لیتا ہے تو انسان کتنا مصیبت میں آ جاتا ہے نشے میں آ جاتا ہے کیا کیا اعمال کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے لیکن اس لیے اللہ کے رسول اس کو امرخبائے تن سارے خبیز اعمال کے یہ اصل اور جڑ ہے انسان جب پی لیتا ہے جو وہ بھی کر لیتا ہے جو وہ کبھی زندگی میں نہیں کرتا ہے تو اسی لیے اللہ کے رسول سے روکا ہے ہر حال میں شراب پینا یا منشیات یا کچھ بھی اس طرح لینا یہ حرام ہے اور کم لینا یا زیادہ لینا سب حرام ہے لیکن جنت کی جو خمر ہے وہ الگ ہے اللہ فرماتے اور اسی طرح جب بھی کھائیں گے پیئیں گے جنتی لوگ تو عام برتنوں میں نہیں بلکہ اللہ فرماتی و پاف علی ہند من منظب ان کے لیے کیا ہے صحاف منظب یعنی برتنے یا پیالے جو ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے اور چاندی کے ہوں گے اللہ فرماتی وفی ہمات اور جنت میں ایسی چیزیں ہیں جو ہر نفس اس کی خواہش کرتی ہے وہ تلت دل آئے کسی کے آنکھیں کی ٹھنڈک ہے یا جو بھی تہمتی دیکھے گا خوش ہو جائے گا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ فرماتے تھے کہ جو بھی بندہ دنیا میں جو دنیا میں سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا تو وہ جہنم کی حصہ کھا رہا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ دنیا میں ان کے لیے ہم کے لیے آخرت ہے تو آخرت میں مومن لوگ سونے اور چاندی کے برتن میں کھا سکتے دنیا میں کھانا کبیرہ گنا ہے اور جو کھاتا ہے اس کے لیے اللہ کا رسولم جہنم, جہنم کے آگ سمجھو اپنے پیٹ میں بھر اپنے پیٹ میں یہ بھر رہا ہے تو سونے چاندی کے برتن یا پیالے یا کچھ بھی کھانا حرام ہے اسی لیے کیونکہ جنت میں یہی لوگ کے لیے برتن اور یہ چیزیں رکھی گئی ہیں اور آئیے دیکھیں کافروں کے بارے میں کافروں کے بارے میں جو آتا ہے تقریباً پانچ قسم کے مشروبات ہیں اور ہر ایک دوسرے سے خبیز ہے ہر ایک دوسرے سے خراب ہے سب سے پہلے بتایا کہ ہما حمیم ما حمیم یعنی کھولتا ہوا پانی اور یہ قرآن میں کئی جا ذکر کیا گیا ہے چشمہ بھی کھولے گا اسی طرح اللہ بھر انمیم فقت یعنی سخت اور گرم پانی ان لوگوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ ان لوگ امعا آتے یعنی پینے کے بعد وہ پھٹ جائیں گے سوچو انسان وہ پیے گا لیکن اندر سے پورے بدن اور پیٹ پھٹ جائے گا کیونکہ اتنا ہی گرم اور اتنا ہی زہر ہے کہ انسان صبر نہیں کر پائے گا اور ماں ان سدید دوسرے قسم کے مشروب ماں صدید ماں صدید اللہ برماتی ماں ان سدید یہ تجربہ ماں ان صدید اس کو پلایا جائے گا ما ان سدید یعنی یہ جو انسان کے بتایا گیا ہے سان کے پھوڑے اور گندگی سے کیا نکلتا دو قسم یا تو سوکھی چیز اس کو کھائیں گے اس لیے کہا گیا وہاں غسلین ہے اور جو گیلے ہوتی ہے جیسا کہ خون ہے یا پیپ یا کچھ بھی اس کو کافی لوگ پییں گے اور اللہ فرماتے ہیں یہ اس کامان صدی اس سے ان کو پلایا جائے گا اسی طرح آتا کل موہل انوں کو ایک ایسے مشروب پلائیں گے کلموہل الموہل یعنی علماء کہتے ہیں یہ تلچڑ آپ دیکھو گے جب تیل کو گرم کرو یا پکاؤ کچھ بھی آخری میں جو گندگی جمع نیچے ہوتی کتنا خراب کالا ہو جاتا ہے تو تقریباً کافروں کو اے گرم کر کے انہوں کو یہی پلایا جائے گا جس سے وہ لوگ مبتلا رہیں گے اور پریشان رہیں گے اسی طرح آخری شراب کے بارے میں قینت القبال آتا ہے قینت القبال وہی تقریباً پیپ اور خون ہے یہ کس کے لیے یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کافروں کے لیے حدیث میں آتا ہے مومنوں کے مسلمانوں کے لیے جو دنیا میں شراب پیتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ سبحان مسکر ہر مسکر یعنی شراب کو اور مقدر جسے انسان کے عقل غائب ہوتا ہے اس کو حرام کرا کیے پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ جو دنیا میں پیتا ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتا ہے یعنی وہ شراب پی پی کے مرتا ہے اور اسی حالت سے توبہ نہیں کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے اس کو تینت الخبال پلایا جائے گا لوگ نے پوچھا تینت الخبال کیا ہے کہا کہاں النار کی جہنمی لوگ کی جو پیپ اور خون نکلے گا وہی لوگ پیئیں گے سزا کے طور پر اور اوپر سے ایک سزا یہ کہ جن جنت کی شراب نہیں پی پائیں گے دیکھیے انسان دنیا میں جو بھی گناہ کرتا ہے اگر وہ اسی حالت پہ مرتا ہے تو جہنم میں جائے گا اور تو اور پھر اس کے بعد جب جہنم سے نکالا جائے گا تو جنت میں اگر انشاءاللہ جائے گا لیکن اس نعمت سے محروم رہے گا جو وہ گناہ دنیا میں کرتا تھا اگر وہ حرام ہے جیسا کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو جنت میں اگر جاگے تو شراب سے محروم ہے علماء کہتے ہیں اگرچہ حدیث نہیں ہے لیکن کچھ علماء اس دہ دلیلوں سے کرتے کہ اگر کوئی انسان زنا کر کے مرتا ہے تو وہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے حور العین سے محروم رہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو مکمل وہ نعمت نہیں دیں گے جو باقی لوگوں کو ملتا ہے جو اس سے حراموں سے بچتے ہیں تو اس لیے انسان حتیام بچے تاکہ قیامت کے دن وہ ایسے یعنی ایسے نعمت سے نہ محروم رہے یہ تقریبا چار قسم کے مشروبات ہیں کھولتا ہوا پانی گندہ پانی پی خون اور اوپر سے کل یعنی گرم گندگی یعنی سب ہر گندگی لوگ جو انسان ہر گندگی نفرت کرتا قیامت کی دن ان لوگ کو سو پلایا جائے گا اور وہ لوگ ٹھنڈا پانی بالکل نہیں پائیں گے اور جیسے کہ بتایا گیا کہ وہ لوگ جنت لوگوں کو پکاریں گے تو جنتی والے کہیں گے تم لوگ پر حرام ہے یعنی اللہ سات پانی اور لذیذ کھانا تم لوگ پر حرام کر دی اسی لیے تم گا یہ شراب کے بارے مشروبات کے بارے پیا جاتا ہے اس کے بعد کہ مسئلہ لباس واہلی نار واحلی و واہل جن کی جنتلوں کے کی لباس کیا ہوگا اور ان کے زیورات کس طرح ہوں گے اور جہنمینوں کے لباس اور زیورات کس طرح ہوں گے دیکھیے میں جلدی میں اور مختصر انداز سے ذکر کرتا ہوں اگر کوئی مزید چاہتا ہے تو قرآن کی تفسیر دیکھ لے اکثر آیات حدیث سے زیادہ میں قرآن کے آیات ذکر کر رہا ہوں کیونکہ جنت اور جہنم کے مسائل حدیثوں سے زیادہ قرآن میں ذکر کیا گیا آپ دیکھو قیامت کے مسائل اکثر حدیث میں زیادہ ہے قرآن میں کم ہے لیکن صرف جنت اور جہنم کے مسائل جو حدیث میں کم ہے قرآن میں زیادہ ہے یہ قرآن کافی اگر انسان پڑھ لے اور ترجمہ کے ساتھ پڑھے اور غور سے پڑھے تو جنت اور جنم کے منظر تقریبا کچھ سامنے آ جائے گا اور انسان اس کو پہچان لے گا آئیے دیکھیں کے جہنمینوں کے لباس جنت کے کی لباس کیا ہے جنت کے لباس سب سے عمدہ اور اچھا لباس ہے سب سے اچھا لباس انسٹر تصور کرتا ہے وہ جنتی لوگ اس سے بہتر پہنیں گے اور خاص کر جنتی لوگ دو قسم کے لباس پہنیں گے ریشم پہنیں گے اس لیے دنیا میں ریشم حرام ہے کہ حلال ہے مکمل حرام ہے نہیں مردوں پر حرام عورتوں کے لیے تو جائز ہے مردوں پر حرام ہے حدیث میں کہ جو دنیا میں پہنتا ہے وہ آخرت سے محروم رہے گا تو جنت میں کیا پہن لباس ریشم دونوں ایک موٹا آتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں جس کو سندوس کہتے ہیں عربی میں اور جو موٹا ریشم ہوتا ہے اس کو استبرک کہتے ہیں تو اللہ برماتے آیت ہے کہ بے شک وہ لوگ جن کے نیچے نہر بہ رہے ہوں گے وہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے تو کیا پہنیں گے پہلے سونے کے کنگن مومن لوگ کے کنگن پہنائے جائے مردوں کے عورت کو دونوں کو کیونکہ جنت میں کوئی چیز حرام نہیں ہے مردوں کو بھی اللہ پہنائیں گے اور وہ لوگ خوبصورت دکھیں گے وہاں جنت میں نہیں کہیں گے عورتیں زیادہ خوبصورت ہیں سب کی الگ خوبصورتی ہے کیونکہ مرد لوگ کے شکل اور حیات بدل جائے گی جیسا کہ انشاءاللہ ذکر کریں گے تو اس لیے جو اللہ من صحب اور دوسری آپ میں وہ آ دوسری آیت لو یعنی موتی بھی پہنیں گے لیکن اس آیت میں ہیں اللہ بن اور وہ لوگ ایک یعنی کپڑے پہنیں گے کس طرح ہے خود یعنی سبز کلر کے گرین کلر کے ہوگا آج کل جو گرین جھنڈے والے وہ لوگ کو کوئی دلیل نہیں جنت میں یہ لباس ہے دنیا میں سب کچھ بھی پہن سکتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کیا ہے یہ البسونتیا بن خود سندوسن استبرا یعنی سندس باریک ریشم اور سب موٹا ریشم پہنیں گے یہ جنتی لوگ کے لباس ہے یہ مردوں کے لیے بھی لیکن عورتیں تو اور زیادہ پہنیں گے عورتوں کے لباس بہت ہی زیادہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں کتنا پہنیں گی عورتیں ستر جوڑا پہنیں گی ایک اوپر اب آج کل دنیا میں کتنا عورتیں کتنا بھی خوبصورت بنیں گے بدن میں کتنا ہی جوڑا آ سکتا مشکل سے ایک اگر اور خوبصورتی کے لیے تو ڈبل تیبل پہن لیتی اوپر سے یہ اوپر سے یہ تاکہ دکھے سب دکھے تو اللہ کہ جنت میں الگ ہے حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے لمبی حدیث ہے پھر ہر, زوجت ہر جنتی لوگوں کے پاس دو بیویاں ہوں گی میں سے اور ہر عورت کے بدن پہ کتنا کپڑے ہیں ستر اور ستر پہننے کے باوجود پھر بھی ان کی ہڈی دکھے گی اور ان کے بدن دکھے گا یہ کس طرح لباس ہے یہ اللہ سبحانہ اور کو پتا ہے تو سب جوڑی اور پہنیں گے علماء کہتے ہیں حور عین سے بہتر جو دنیا کی عورتیں ہوتی ہیں تو وہ لوگ انشاءاللہ اور زیادہ پہنیں گے اور زیادہ جتنا پہن سکتی ہے پہنیں گی دنیا میں غریب عورتیں تو لالچ کرتی ہیں دیکھتی رہتی ہیں لیکن اگر صبر کرے اور ایمان کا عمل صالح کرے تو انشاءاللہ جنت میں اللہ سبحانہ اور تعالیٰ زیادہ پہنائیں گے تو یہ جنتی لوگ کے لباس ہے اور جہنمی لوگوں کے لباس کس طرح ہے بہت ہی برا ہے اللہ سبحان و جہنم کے بارے میں فرماتے ہیں لہم سیاب کتے اتل سیاب منار کتے اتل سیاب منار یعنی جہنم لوگوں کے لیے یعنی جہنم سے آگ سے ایک کپڑے ان کو کاٹا جائے گا یعنی بنایا جائے گا تاکہ پہنے مصیبت ہے کہ نعمت ہے یعنی بدن ڈھکنے کے لیے وہ بھی جہنم کے لباس ہے آگ کے لباس ہے آگ کے لباس کس طرح ہے یعنی وہ اسی برا آگ ہی رہے گا یہ یعنی اللہ سبحان و کافروں کو پہنائیں گے اور دوسرے میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں من قطران ترن مجرمی نیوم مقرری نفل اسفاد آپ دیکھو گے آج کے دن کہ جہنمی لوگوں کو مقرری نفل ان کو زنجیروں اور سلاثل کو باندھ دیا جائے گا یہ بھی قسم کے عذاب کافروں کے لیے زنجیر میں ان کو مانا جائے گا ان کو کھینچا جائے گا صرف جہنم آگ صرف نہیں ہے بلکہ اور کسی اقسام عذاب کے اس میں یہ ان کو سلسلے میں باندھا جائے گا اللہ فرماتی سرابیل قطران سرابیلحم یعنی ان کے لباس جو پہنے ہوں گے وہ گندک ہوگا تارکول گندک کس کو کہتے ہیں جیسا کہ آج کل تیزاب ہوتا ہے پیٹرول ہوتا ہے اس کو جیسا کہ آگ میں لگا دو فوراً جل جاتا ہے لیکن یہ تو پٹرول اور تیزاب سے بھی بدتر ہے کیونکہ اس میں بدبو آتی ہے یعنی بو الگ ہے اور اوپر سے آگ کو بہت جلدی پکڑ لیتے تو اس لیے اللہ فرماتی یہ کافروں کے لیے ہے جب جہنم میں لے جائیں گے تو فوراً وہ جل جائے اور وہ مصیبت اور اس کے لیے عذاب بڑھے یہ کافروں کے لباس کے بارے میں ہے اور اس کے بعد جنتی لوگ اور جہنمی لوگ کا فرش کیا ہے بچھونا جس پر ٹیکا لگاتے ہیں مجلس میں بیٹھتے ہیں دونوں کے لیے الگ الگ اللہ نے رکھی ہے جنتی لوگ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جیسا کہ قرآن کے آتے ہیں متقین آفوش ان بپاً استبر یعنی جنتی لوگ ایسے بستروں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے اثر موٹے ریشم کے ہوں گے یہ قران کی ایت ہے تو ان لوگ کے بستر یعنی ریشم کے ہوگا اور دوسرے اپ نے فرمایا متقین علی سرور مصفوفہ لوگ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائیں گے اور تیسرے اپ میں فرماتے ہیں فیھا سرور مرفوعہ سورہ غاشیہ میں کہ جنت میں بلند بالا تخت وہ ہوں گے یعنی اونچوں چیلوں کے تخت ہوگا اور وہ لوگ بیٹھیں گے اور ایک وقت ایک اپ نے اتا ہے اللہ ایسے تختوں پر اور چار پار میں بیٹھیں گے متقابلین آمنے سامنے بیٹھیں گے ارے جنتی لوگ آمنے سامنے کا مطلب کیا ہے کچھ علما کہتے ہیں قریب قریب آ کے بیٹھیں گے یا کچھ علماء کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ اسے ہر ایک اپنے گھر میں بیٹھے گا لیکن چونکہ سب کا گھر بہت ہی وسیع ہے اور اندر سے باہر باہر سے اندر دکھتا ہے اندر سے باہر تو گویا کہ ایک دوسرے کے سامنے اس طرح بیٹھے ہوں گے یعنی ہر ایک انسان دیکھتا ہے کہ میرے بھائی اور مسلمان کیا کر رہا ہے وہاں اور ہر ایک دوسرے ہر ایک کو دیکھ کر خوش ہوگا اس لیے اللہ آمنے سامنے رکھیں گے تاکہ خوش رہیں گے تو یہ جنتوں کے بارے میں لیکن جہنمی لوگ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرمات المن جہنم لوگ بیٹھیں گے آرام کرنے کے لیے نہیں عذاب پانے کے لیے تو انہوں کے مت یا ان کا بچھونا کیا ہے جہنم کے ہوگا غواش، اور اوپر سے بھی جہنم ہے یعنی اوپر سے بھی جہنم اور نیچے سے بھی جہنم اور جو آج پڑھی گئی شروع میں لہم فوقی گلل امن انار اومن تحتی ہم گلل یعنی اوپر سے چھتریاں آگ کے ہوں گے اور نیچے سے بھی آگ ہوگا آپ یہ تصور کرو اگر دنیا میں آپ کے ساتھ یہ ہو جائے خدا نہ خاصا کسی جگہ پہ پھنسے اور دیکھے نیچے آگے اوپر آگے تو کس طرح اس کی حالت ہوتی ہے تو آپ جو سوچیں کہ اس سے بڑھ کر یہ کافلوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا آرام کرنے کے لیے نہیں بلکہ تخت جو ہوگا وہ جہنم کے ہوگا اور وہ لوگ اسی میں جلیں گے اور ان لوگ کے عذاب میں اضافہ ہوگا اس کے بعد آئیے دیکھیں جہنم جنت اور جنتیوں کی بیویاں کس طرح ہوں گی یہ تو اہم مسئلہ ہے بہ جنتی لوگ کی جو بیویاں جنت میں ہوتی ہیں اور خادم کس طرح ہوں گے پہلے جنتی لوگ کی بیویوں کے بارے میں بات کریں گے جنت میں جو بیویاں ہوں گی مردوں کی جو بیویاں دو قسم ہیں جو قرآن میں ثابت ہے ایک دنیاوی بیویاں آپ کی جو بیوی ہے دنیا میں اگر آپ مومن ہو آپ کی بیوی صالح متقی ہے تو انشاءاللہ آپ دونوں جنت میں جاؤ گے اور جیسا کہ قرآن کی آیت آتی ہے اس میں اللہ فرمات ہیں <تصفيق> لدین آمن ہو ضروریت بھی ایمان الحقنا بھی ضروریت <تصفيق> اس آیت میں مضمون یہ ہے اللہ کا علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جنت میں جاتا ہے اور اس کی ذریت یا اس کی بیویاں اگر وہ جنت میں جائیں گے وہ دونوں لیکن وہ کم رتبے میں رہیں گے تو اللہ علو کو خوش رکھنے کے لیے دونوں کو ایک ہی رتبے میں رکھ لیں گے یعنی مثال کہ تو اگر جزا کے طور پر اگر جیسا کہ شوہر وہ فردوس میں ہے اور بیوی اتنا صالح نیک نہیں ہے وہ نیچے جنت میں رہے گی تو اللہ سبحانہ اور دونوں کو خوش کرنے کے لیے دونوں کو اوپر جمع کریں گے نیچے نہیں تاکہ دونوں اکٹھے رہیں ساتھ میں رہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی دونوں کو جمع کریں گے تو انسان کی بیوی جو جنت میں ہوں گی وہ ان کے ساتھ رہیں گے اور اسی کے ساتھ رہیں گے اور ان کے ساتھ اس لیے صحابے کا اللہ کے رسول کی بیویاں یہ لوگ جنت میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں گے جو لوگ اروز باللہ کہتے ہیں کہ اب مات مومنی مرتد ہو گئی یہ تو غلط ہے یہ لوگ ان جنت میں بھی رہیں گے اللہ کے رسول نے خوشخبری دی دی ہے انشاءاللہ وہ لوگ جنت میں رہیں گے اور اللہ کے رسول ساسنم کے ساتھ رہیں گے اسی طرح مومن انسان اگر وہ جنتی ہے تو انشاءاللہ اور بیوی بھی تو انشاءاللہ دونوں جنت میں جائیں گے لیکن اگر کوئی کافر ہے تو جو کافر وہ جہنم میں جائے گا اور جو مومن ہے کہاں جائے گا جنت میں کیا دلیل ہے قرآن کرایت ہے اللہ امرات نوح امرات لوت حضرت نوح اور لوت کی بیویوں کے ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں دونوں سے کہیں گے یا کہا جائے گا کہ تم دونوں جانوں کے ساتھ چلے جاؤ لیکن حضرت نوح اور لوت تو جنت میں رہیں گے لیکن اگر دونوں مومن ہیں تو انشاءاللہ دونوں جنت میں رہیں گے اور ساتھ میں رہیں گے لیکن اور یہ بیویوں کی صفت کیا ہوگی اللہ فرمات اللہ ان کے لیے وہاں پاکیزہ ہوں گی وہ دنیا کی بیوی اس طرح نہیں رہیں گی بلکہ پاکیزہ ہو جائیں گے یعنی پاکیزہ کے مطلب کیا ہے علماء کہتے پاکیزہ نے ہر قسم کے نجاست سے وہ محفوظ ہے نہ اس کے حیض نفاس آئے گا نہ وہ گندگی اس کی ہوگی نہ ناک نہ کہیں بدن سے اس کی بو آئے گی یعنی شوہر ہر وقت اس کے لیے ہم جو بیوی اس کے لیے تیار اور بیوی جب بھی یعنی جب بھی شوہر آئے تو ان اللہ وہ خوش رہے گا اور اسے یعنی دیکھ کر بہت ہی مانوس رہے گا یہ جنتی لوگ کے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ایک ہی بیوی رہے تو انسان ایک ہی شادی کرے اور اگر جو زیادہ چاہتا تو زیادہ کر سکتا ہے اللہ کے رسول کے پاس زیادہ تھے تو اس لیے زیادہ رہیں گے لیکن اس سے بہتر یہ کہ انسان حور العین میں سے بڑھائے دوسرے قسم کی بیویاں جو جنتی لوگ کے لیے ہوگا ہوں گے وہ حور العین ہیں اور حور عین کے بارے میں پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ وہ خاص جنتی عورت ہے یعنی وہ لوگ دنیا میں موجود نہیں ہیں ان کو اللہ عثمان صرف جنت میں پیدا کی ہے اور وہ لوگ جنت میں رہیں گے لیکن دونوں بیویوں میں اس کون سے افضل ہے کہیں کوئی روایت نہیں آتی کچھ علماء کہتے ہیں اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس میں حتمند یقیناً جنتی جو دنیاوی جو بیوی ہوتی ہے وہ اور سے بہتر رہیں گے کیوں کیونکہ یہ نیکی کر کے آئے یہ محنت کر کے آئے ان کی شہوات تھی اپنے آپ کو جہنم اور برائیوں سے بچا کے آئے اور اس کو اللہ جنت میں پیدا کیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی متقی اور صالح اسی لیے علماء حدیثوں میں آئے گا انشاءاللہ کہ جو بی اصلی بیوی ہوں گی وہ جنتی کے ساتھ گھروں میں رہیں گے اور جو حور العین میں رہیں گے وہ گھروں میں نہیں وہ ان کے لیے الگ خیمہ ہوگا جس کی صفت پہلے ذکر کیا گیا ہے اللہ برمات عرل عین کی صفت کیا ہے فہم نقاثرات یعنی اللہ فرمات جنت کی دوسری نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والی خورے ہو ہوں گی قاسرات یعنی اپنے پرف اپنے آنکھ یعنی نگاہیں نیچے رکھنے والی اس کے کئی معنی ہے ایک معنی یہ ہے کہ وہ شرم زیادہ کرتی ہے اور شرم کرنے کی جنت میں ضرورت نہیں ہے بہت سے علماء کہتے ہیں اس سے زیادہ بہتر ترجیح یہ ہے اور یہ زیادہ قریب ہے قاسرات پرف یعنی اس کی نگاہیں کہیں بھی نہیں پڑتی سوائے شوہر کی طرف یعنی دنیا آپ دنیا میں دیکھو گے یا ہم لوگ مرد جو کتنا بھی سال ہے نگاہیں کہیں بھی چلی جاتی ہیں حتیٰ کہ بیویوں کی, کی نگاہیں کبھی چلی جاتی ہیں یہاں غلطی سے لیکن جنت کے جو حور العین وہ صرف اپنے شوہر کو دیکھے اور کسی اور مرد کی طرف کبھی نئی سر و نئی آنکھ اٹھائے گی یہ جنت میں یہ عورتوں کی حالت یہی ہوگی اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ان مخنون عرل قسمت یہ ذکر کی ہے کہ ان مکنون یعنی ان لوگ ان گویا کے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی ہیں یعنی کسی انڈے کے نیچے چھپی ہوئی خوبصورت یعنی وہ لوگ خوبصورت اور چھپی رہیں گی اور جیسا کہ حدیث جو پہلے گزر چکا ہے کہ وہ لوگ خیم میں رہیں گے یعنی خیمے میں رہیں گے جیسا کہ اللہ سلمانہ تعانا خود ہی فرماتے ہیں اور مقصورات فرقیام کہ حورے خیموں میں ٹھرائی گئی ہیں یعنی ان کے خیموں میں رہیں گے اور کونے پہ رہیں گے لیکن یہ شوہر ان کے پاس آئیں گے ان سے قریب آئیں گے اسی طرح حدیث نہ جنت میں دیکھیے جنت میں جو اصلی بیوی ہے دنیاوی بیوی اور حور العین میں لڑائی تو نہیں ہوگی لیکن اگر دنیا شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو قیامت کے کی دن العین کیا دیں گے کیا کہیں گے اللہ کا رسول فرماتے جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو حور العین یہ جو حوری موٹی یعنی موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے اس نے ایک شوہر کی بیوی کہتی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے ہلاک بدوا دیں گے مطلب نہیں کہ حقیقت میں ہلاک لیکن بدوا دے گی اسے تکلیف نہ دو یہ چند روزے کے لیے تیرے پاس ہیں ان قریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والے ہیں یہ اگر جنتی بیوی یعنی موم اور یعنی وہ اچھی نہیں لیکن اگر اچھی ہے تو انشاءاللہ اس سے بہتر ہوں گے اور اس کا مقام اور اونچا ہوگا تو اللہ سبحانہ نہ ہوتا کس طرح یہ طاقت دیتے ہیں یہ جنتی کے لیے کیونکہ بیویاں ان کے ساتھ رہیں گے اور ایک نہیں بلکہ ہر ایک آہرے کو کتنا ملے گا ہر ایک کو کم سے کم دو حور العین سے ملے گا ہر جنتی مرد ہر جنتی مرد وہ حور العین میں سے پائے گا ضرور کم سے کم کتنا دو ہے حضرت ابو حریرہ کا حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے دو ہیں اور حدیث نشانہ بھی ذکر کریں گے اور دو ہیں اور بیوی بھی ہے اور ہو سکتا ہے اللہ اور مزید دیں کے پاس طاقت رہے گی اللہ کی رسول فرماتے زید بن عرقم کے رسول اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنتی آدمی کو یعنی اس کو سو آدمی کی طاقت دی جاتی ہے دنیا کے سو آدمی کی طاقت دی جاتی کس چیز میں کھانے پینے میں اور شہوت اور ہم بستری کرنے میں یا یعنی انسان جتنا دنیا میں کھاتا ہے سو آدمی کے برابر وہاں کھائے گا اور سو آدمی کی طاقت شہوت بھی ہوگی تو ایک آدمی یہودی پوچھا کہ وہ جو انسان کھاتا ہے وہ کھانا کہاں کھان جائے گا تو اس کو جانا پڑے گا کھانے کی نظر دکھائے گا یعنی نکالنا پڑتا ہے باتھ روم جانا پڑے گا تو اللہ کے رسول نے کہا حاجت و کسی کی حاجت اتنی ہی ہوگی اب یعنی سفید کیا ہے یہ سفید یعنی اس کو باتھ روم جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک سفید پسینا نکلے گا اور خوشبو رہے گی اس کے یعنی اس کے بدن سے پھر اس کے بعد اس کے پیٹ یعنی پچک جائے گا یعنی پیٹ جو کھانا تھا وہ ختم ہو جائے گا پھر انسان اس طرح دوبارہ کھائے گا یہ مومن کی شہوت اور مومن کے بیویوں کے متعلق ہے لیکن یہاں اکثر لوگ جو پوچھتے رہتے ہیں خاص کر اگر کسی کے پاس بیوی ہو اور وہ شوہر کے پہلے انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی اگر وہ شادی نہیں کرتی تو یقینا اس شوہر کے ساتھ ان رہیں گی لیکن اگر آدمی طلاق دیتا ہے اور بیوی ترا شادی کرتی تو یقینا وہ جس کے ساتھ رہتی ہے اور اسی کے ساتھ وفات ہوتی ہے جس کے ساتھ ہے کیونکہ طلاق دے دیے لیکن اگر طلاق نہیں ہوتا ایک انسان کسی سے شادی کرتا ہے پھر اس کے بعد طلاق دینے سے پہلے وہ مر جاتا ہے پھر وہ دوسری دوسری شادی کرتی ہے چاہے وہ اس کے ساتھ رہتی ہے پھر تیسرے تو کس کے ساتھ رہیں گے یہ سوال حضرت ام سلم اللہ کے رسول سے پہلے پوچھ چکی ہیں کہنے لگے اللہ کے رسول ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں دو تین یا چار شوہروں سے نکاح کرتی ہیں ایک دوسرے کے بعد دیکھیں ایک وقت ایک وقت تو نہیں کر سکتی ہیں تو اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں تو پھر ان میں سے کون سا مرد اس کا شوہر بنے گا اللہ کے رسول سے پوچھا گئے آپ نے ارشاد فرمایا اے مسلما وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ یقینا اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی عورت اللہ تعالی سے گزارش کرے گی اے میرے رب یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا لہٰذا اسے میرے ساتھ یعنی اسے شادی کرا یہ حضرت حضرت کہنے لگی اچھا اخلاق دنیا اور آخرت کے ساری بھلائیوں پر شبقت لے گئے یعنی جو اچھا عمل کرتے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ شبقت لیتے ہیں یہ کچھ علما اگرچہ اس کی روایت کے بارے میں کچھ صحیح کہتے ہیں ضعیف ہے لیکن یہی امید ہے کہ اللہ عصمان و تعالی اختیار اگر اگر کوئی بہتر ہے یا عورت کے جیسا کہ دل اس سے زیادہ لگتا تھا لیکن مجبوری میں دوسری تیسری شادی کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ عصلمان و تعالی اس کے نعمت کی نعمت کے طور پر پہلے شوہر کے ساتھ اس کو جمع کریں گے ورنہ اس طرح اگر ہوگا تو سب کہیں گے بھائی میرے بعد کسی سے شادی نہیں کرنا اسے منع کریں گے لوگ زبردستی کریں گے نہیں اسلامی اجازت ہے اور انسان کر سکتے صرف اللہ کے رسول کی بیویاں وہ دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے کہ باقی دنیا والے کر سکتے دوسرے حدیث اللہ کے رسول ہیں ہر مرد کے لیے دو دو بیویاں ہوں گی جن کے پرنوں کا گودا گوشت کے اندر سے نظر آ رہا ہوگا اور جنت میں کوئی آدمی بن بیاہ نہیں ہوگا دیکھیے اس میں دو بات ہے اللہ رسول جو کے رسول ہیں جو بیویاں جنت کی بیویاں ہوں گی یعنی خوبصورتی کے طور پر ان کی جو اندر ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر جو گودا ہوتا ہے جو مادہ ہوتا ہے جس میں عموماً سفید ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے وہ بھی دکھے گا خوبصورتی میں کمزوری میں نہیں خوبصورتی میں پھر اللہ کا رسول کراتی جنت میں کوئی یعنی کنوارا نہیں رہ جائے گا سارے لوگ شادی شدہ ہوں گے مرد لوگ تو شادی شدہ ہوں گے کیونکہ ان کے حور العین میں سے دیا جائے گا لیکن یہاں مسئلہ تھا جو عورتیں شادی نہیں کی ہیں اس طرح ان لوگ اتقال ہو گئے تو وہ لوگ کسی کس ان کے حورل عین مردوں میں سے ہوں گے نہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی شادی کسی سے کرا سکتے ہیں یہ اللہ کے حکمت کس سے کریں گے یہ کہاں دل کہیں بھی دلیل نہیں ہے لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتی لوگ کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں جہنم میں بیویاں کہاں ہوں گی جہنم کے بارے میں نہیں آتا لیکن اگر دونوں کافر ہیں تو دونوں جہنم میں رہیں گے اور اگر دونوں مومن ہیں تو دونوں جنت میں اور اگر ایک مومن ہے دوسرا کافر تو کافر جو جہنم میں جہنم میں رہے گا اس میں تزاوج نہیں ہے نہ دونوں ملیں گے نہ کبھی آپس میں رہیں گے وہاں اسی کے بارے میں کچھ بھی ذکر نہیں کیا جاتا ہے لیکن یہاں آخری دو تی دو تین مسئلہ خدم و اہل جن کی جنت کے خادم لوگ اور جہنم میں کون سے خادم ہوں گے جہنم جنت میں تو خادم رہیں گے اور پچھلے درس میں ذکر کیا گیا ہے کہ خادموں کو یہ چھوٹے چھوٹے اولاد ہوں گے अरे خدمت کرنے والے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتی ہے یطوف علیہم الدانو مخلدون اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے ہیں پھرتے ہیں جو ہمیشہ لڑکپن کے عمر میں ہی رہیں گے مخلد ہیں ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے بڑے نہیں ہوں گے پھر اگے اللہ فرماتے ہیں اذا رایتہم حسبتهم لؤلؤا ام منثورا جب بھی تم اس کو دیکھو گے تو یہ سمجھو گے کہ موتی ہیں جو بکھر بکھر دیے گئے ان کو موتی جب آپ زمین پہ اس طرح پھیلا دو داغ باغ کتنا سب ہر جگہ چمکتا ہے تو یہ بھی خدمت کے لیے چاروں طرف دوڑیں گے تو ہر جگہ جنت کے خادم تو اس طرح چمکیں گے اور یہ کون ہے بتایا کہ علما میں اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں مومن کے چھوٹے بچے اگر کوئی چھوٹا بچہ مرتا تو قیامت کے دن وہ اس طرح خادم بنے گا اور کچھ علماء اور خیاد کوئی کہتے نہیں خادم نہیں آ رہی تو بہت غلط کام نہیں جنت میں خدمت کرنے والے معزز اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جہنمی کے اولاد جو کافی لوگ ہیں کہ چھوٹے بچے جو بچپن, بچپن ہی میں اس انتقال ہو گئے کہتے ہیں علماء کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ لوگ جنت میں خادم بنیں گے اور شیخ اسلام تعیم بہت سے علماء ترجیح دیتے نہیں یہ ان لوگوں کو خاص اللہ جنت میں پیدا کریں گے خدمت کرنے کے لیے پچھلے دفع میں ذکر کیا گیا ہے بہرحال کون ہوں گے لیکن خدمت کرنے والے کچھ لوگ ہوں گے جنتی ان لوگوں کو خدمت کریں گے جب بھی کوئی چیز تمنا کرے فوراً لوگ موجود رہیں گے طواف کریں گے یا تواف کریں گے طواف یعنی مطلب عبادت کے طور پر نہیں یعنی خدمت کے لیے چاروں طرف چکر لگائیں گے آنے کے آنے اور جانے میں یہ جنت لوں کے خادم جہنمینوں کے خادم کون ہے کوئی خادم نہیں ہے لیکن فرشتے ہیں جو خدمت نہیں کریں گے بلکہ ان لوگوں کو عذاب دیں گے جب بھی چلائیں گے تو اور ماریں گے اور ان لوگوں کو عذاب ابتلا کریں گے کبھی ان لوگوں کے لیے کوئی یعنی نرمی نہیں کریں گے قرآن کے آیت ہے علی ہمت ان غلاب ان شداد کہ جہنم پہ ایسے فرشتے ان لوگ پر مسنت کیا گیا ہے جو گلاب سخت دل شداد مضبوط لوگ تو لوگ مضبوط رہیں گے شداد شدت والے ہیں جو کافروں کو عذاب دیں گے خدمت کے نہیں کریں گے وہ لوگ خدمت کے مستحق نہیں ہیں بلکہ ان لوگوں کو سزا دینے ان لوگوں کو دینے کے لیے یہ فرشتے رہیں گے اور ان کے پاس رہیں گے اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں جنتی لوگ کی صفات کیا ہے بدنی سفات اور جہنمی لوگ کی کیا بدنی سفات ہیں یہ بہت اہم بات ہے اس لیے آپ لوگ غور سے سنیے جنتی لوگ کے لیے تو بہت اچھی سفات ہے جو جب جنت جائیں گے تو ان کے بہت ہی اچھی سفات ہے سب سے پہلے وہ لوگ کے چہرہ کس طرح رہے گا گورا رہے گا پرانے ہیں وام ملین ابھی ابو ففی رحمۃ اللہ خالدون گورے ہوں گے وجوہ مسفرا مسفرا یعنی چمکتا ہوا بہت خوش مزاج اور اس طرح رہیں گے مسکراتے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور بالعکس کافر کے چہرہ علیحا غبرا یعنی اسے گرد آلود ہوگا اور کالا ہوگا کالا سیاہ ہوگا یہ کافر کے چہرہ اور یہ مومن کے چہرہ دیکھو کتنا فرق ہے اور اوپر سے بلکہ قرآن کہا دے ما اخشیت علی قطعا من اللیل مظلما. کے حال اس طرح جہنم میں ہوگا کہ جس طرح رات کے کوئی ٹکرا کاٹ کے اسی کے چہرے پہ لگایا گئے بہت عزیع. عمدہ تشویش قرآن دی گئے آپ رات دیکھو جب سخت رات ہوتی ہے ہوتی ہے اس میں کچھ بھی اجالا نہیں رہتا ہے کچھ بھی نہیں دکھتا ہے اللہ مثال دیتے کہ یہ کافر کے چہرہ اتنا کالا ہوگا کیوں گویا کہ رات کے کچھ حصہ کاٹ کے اسی کے چہرے پہ لگا دیا گیا سے کالا ہوگا اور مومن کے چہرہ بالکل چمکے گا اور اس کے علاوہ اور اللہ کے رسول نے صفات دی ہے کہ جنت لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں گے کیا کہیں گے وقال الحمد للہ الحمد للہ یعنی اللہ کے شکر ہے اللہ دودا کا وعدہ جس نے ہمارے ساتھ اپنے وعدہ سچ کر دکھایا وہ اور ہمیں جنت کی یعنی زمین کا وارث بنایا اور اس کے علاوہ اور تعریف کریں گے اور قرآن کی دوسری سیاحت ہے ٹائم زیادہ ہوگی کیا سفر کر لو دس پندرہ منٹ اور تاکہ یہ موضوع ہو جائے پھر اگلے در اگلے درس میں نیا موضوع ذکر کرے جنت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان لوگ کے کلام سبحانہ کلّہ اور تحیت آپس میں جب بھی ملیں گے تو سلام علیکم سے ملیں گے تحیت سلام اور فرشتے جب بھی داخل ہوں گے ان لوگ کے پاس تو السلام علیکم کہیں گے من كل باب سلام الم فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے سلام کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے بندے سے سلام کریں گے جیسا کہ قرآن کے اور حدیثوں میں کہیں آتا ہے اور جنت میں جب داخل ہوں گے تو جنتی لوگ خوشخبری بہت ہی خوشی سے استقبال کریں گے کہیں گے قب تم فد سلام ان علیکم کہیں گے سلام ہو تم پر بہت اچھے رہے داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے اور خوشی کے ساتھ وہ لوگ داخل ہوں گے جنتی لوگ جو پہلے کس طرح داخل ہوں گے سب سے پہلے لوگ جو داخل ہوں گے ان کی شکل کس طرح ہوگی اور دوسرے جو لوگ جائیں گے ان کی شکل الگ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو سعید خدری کے حدیث ہے اور ابو القمر کے اندر اللہ کے رسول قیامت کے روز سب سے پہلے گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرہ ہوئے رات کی چاندی کی طرح چمک رہے ہوں گے راتو، راتو ہوئے ہیں. دو رات تو طرح چمک رہا تھا پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر کیا ہے دوسرے گروہ کے چہرہ آسمان میں چمکتے خوبصورت ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے یعنی جتنا ایمان مضبوط ہو نہیں چمکے گا دوسرے طبقے والے جو آسمان میں سب سے عمدہ چاند کے بعد سب سے زیادہ جو ستارے چمکتا اسی کی شکل میں اور اس کے بعد اس طرح کم ہوتے جاتا ہے پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو دونوں گروہوں کے مردوں کو دو دو بیویاں عطا کی جائیں گی ہر عورت 70 جوڑے پہنے ہوں گے جن میں سے ان کے پردے کا گودہ نظر آ رہا ہوگا تو اللہ کے رسول یہاں ذکر کرتے ہیں کہ انسان جو سب سے پہلے جائیں گے ان کے چہرہ چودہ ہوئے رات کے چاند کے طرح چمک رہے ہوں گے دوسرے گروہ کے چہرہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے کے چہرہ چمکتا ہوگا اسی طرح اللہ کے رسول ساسا برماتے کہ جنت میں کوئی بنا شادی کے نہیں رہے گا سب کی شادی ہو جائے گی یہ خوشخبری ہے ان کے چہرہ وجوہیوں میں تر و تازہ رہے گا صحت مند رہیں گے ہمیشہ جوان رہیں گے زندہ رہیں گے خوش خرم رہیں گے ہمیشہ جوان رہیں گے بوڑھے کبھی نہیں ہوں گے جو بھی بڈھا دنیا میں ہے وہ جنت بھی کس طرح رہے گا بڈھا ہو جائے گا جسے دلچسپی حدیث ہے ایک بوڑھی اللہ کے رسول کے پاس آئی کنیر اللہ کے رسول آپ دعا کریے کہ اللہ مجھے جنت لے جائے تو اللہ کے رسول صاحب نے کہا دیکھیے جنت میں کوئی بوڑھے نہیں ہوتا تو وہ باقی بات نہیں سنی روتے وہ چلی گئی تو اللہ کے رسول نے کسی سے کہا جا کے بتا دو کہ جنت میں کوئی بوڑھے نہیں رہے گا وہ تو جوان ہو جائیں گے یہ خوشخبری ہے سب کے لیے تو سب جوان ہوں گے اور سب خوبصورت ہوں گے اور کسی کو یعنی کسی کی بیماری نہیں لاحق ہوگی نہ کسی کی موت ہوگی یہ حدیث ہے ابو حرا رضی اللہ عنہ کے حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز ایک پکارنے والا فرشتے یعنی ایک پکارنے والا پکارے گا جنتی لوگ سے کہ تم لوگ ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہیں ہوں گے ہمیشہ زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی ہمیشہ جوان رہو گے تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا ہمیشہ مزے کرو گے تم کبھی رنجیدہ نہیں ہوگے اور یہی مطلب ہے اللہ عز و جل کا ارشاد ہے اللہ فرماتے اللہ کے رسول فرماتے کی یہی آج کے مستاق ہے کہ جنتی لوگ پکارے جائیں گے کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان عمال کے بدلے جو تم کرتے تھے یہ اللہ کے رسول نے فرمائے اور مزید ان کی صفت کیا اچھائی ہے اللہ کا رسول ہیں جنت پہلے حدیث مسلم کے روایت ہے اللہ کے رسول یہ بھی مسلم کے روایت ہے جابر کے حدیث ہے جنتی کھائیں گے اور پییں گے لیکن نہ تھوکیں گے نہ پیشاب کریں گے نہ پاخانہ کریں گے نہ ناک سنگیں گے یعنی ان لوگ نہ ناک صاف کریں گے ہمیشہ صفائی اور صحت مند رہیں گے صحاب کرام نے عرض کیا تو پھر کھانا کہاں جائے گا کہیں تو جانا چاہیے انسان جب کھاتا تو سوچتا ضرور تھو نکالنا رہے گا اسی لیے اللہ رسول فرماتے ہیں ڈکار اور پسینہ آئیں گے یعنی جس سے اس کھانا ختم ہو جائے گا جنتی تصویر اور تحمید اسی طرح کریں گے جس طرح سانس لیتے ہیں یادی سے کئی بعد پتا چلتا ہے یہ ہے کہ انسان دنیاوی جو گندگی ہے اس سے محفوظ رہے گا سانے کے بعد گندگی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پسینہ اور ڈکار کے شکل میں نکل جائیں گے اور وہ بھی خوبصورت یعنی اچھی خوشبو رہے گی اور تصویر تحمید یہی جنتی لوگ کے سانس ہوں گے اور وہی انسان دیکھیں گے انسان جب جنت جنتی داخل ہوگا تو اس کی شکل کس طرح ہے حضرت آدم کے شکل میں سب داخل ہوں گے سب کے شکل کس کے طرح حضرت آدم کے شکل میں بہت لوگ کہتے ہیں حضرت یوسف کے شکل میں کہیں نہیں آتا حضرت یوسف کے بارے اللہ رسول فرماتی کلت خل آدم کہ جو شخص بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم کی طرح یعنی اس کی شکل میں جائے گا و طوله 60 الذراعا اور اس کے لمبائی 60 ہاتھ لمبا ہوگا 60 ہاتھ لمبا یہاں بہت حضرت آدم لمبا تھے تو سارے لوگ جنت لوگ بھی لمبے ہو جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ اس طرح جنت میں داخل ہوں گے لیکن شکل کس طرح آپ انشاءاللہ جنت لوگ کے ہوں گے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ رسول فرماتے ہیں جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے بدن پر بال نہیں, نہیں ہوں گے ابھی مردوں کی دیکھو بال کس طرح ہے کسی کے بدن پہ اسے بہت ہی زیادہ رہتا ہے تو اللہ صبح دنیا میں رکھے تو کوئی عیب نہیں لیکن آخرت میں جنت میں کسی کے بدن پر بال نہیں ہوں گے نہ ہی چہرے پر داڑھی اور موچ ہوں گی جو لوگ کاٹتے ہیں ان لوگ کی خوشخبری ہے نہیں خوشخبری نہیں ہے دنیا میں رکھو انشاءاللہ وہاں آپ لوگ اور خوبصورت بنو گے جلد بازمت رہو دنیا میں سنت کے مطابق داڑھی رکھو یہاں وہ ہے لیکن جنت میں اللہ کی ایک نعمت ہے اس لیے ان کے وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ داڑھی اور موچ نہیں ہوں گے آنکھیں سرمگی ہوں گی یعنی سرما جیسا کہ کسی کے سرما لگی ہوئی اور عمر کتنا کی عمر ہوگی تینتیس تینتیس سال ہوگی یعنی سارے لوگ چھوٹے لوگ جو بالغ ہوگی یا بڑے لوگ سب تینتیس میں آ جائیں گے خوبصورت سب رہیں گے سب اللہ سبحانہ و تعالی انہوں کو اچھے حالت پر رکھیں گے کیا وہاں اولاد ہوں گے کہ نہیں کچھ ایک روایت میں آتا ہے جو ابن ماجہ نے شکل اس کو صحیح قرار دی ہے اللہ کے رسول فرماتے مومنشتہ الد مومن اگر جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو بچہ کا حمل اور وضع حمل گھڑی بھر میں ہو جائے گا یعنی چند منٹ میں یہ حمل ہو جائے گا اور بچے پیدا ہوں گے اس نے بتایا کہ جنت میں بہت جگہ خالی رہے گا تو اللہ سبحانہ اتار اس کو بھریں گے کس طرح ہو سکتا ہے یہی طریقہ کی جنت یہ لوگ ملیں گے جب بھی لڑکے چاہیں گے یہاں کی طرح نہیں ہے کہ نو مہینہ انتظار کرو علاج کرو پریشان رہو پھر پیسہ بھی جمع کرو پھر لڑکا صحیح نکلتا ہے بیمار نکلتا ہے جنت میں نہیں چند منٹ میں سب معاملہ ہو جاتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت ہے جو اللہ سبحانہ و بندوں کو دیتا ہے جہنم میں تو جہنمی لوگ کی صفات تو بہت ہی بری ہے اس لیے آپ اس کے بالکل مخ... الٹا سو... نی... جانو اللہ کے رسول وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے جب جہنمی لوگ جہنم میں جائیں, جائیں گے تو لوگ چلائیں گے چیخیں گے افسوس کریں گے آپس میں لڑیں گے قرآن میں ذکر ہے کہ آپس میں لڑیں گے فرشوں سے بحث کریں گے کہ ہم لوگوں کو نکالو یہیں سے اور اسی طرح لیکن ان کی بدنی صفات کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ان کافری اطنانی یعنی کافر کے بدن یہ کافر کے بدن نہیں رہے گا بلکہ اس کی اتنا بڑا موٹا تگڑا بنایا جائے گا تصور نہ نہیں کرو گے یہ حدیث سن لو اس کے کیا ہے اس کے کھال یعنی اس کے جو چمڑا ہے اللہ کے رسول فرماتی اس کی چوڑائی بیالیس ہاتھ کے بیالیس ہاتھ کی چوڑائی ہوگی یعنی تقریباً علماء ذکر کرتے ہیں تقریباً فٹ. نہیں فٹ اور زیادہ بہرحال اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک بہت زیادہ یعنی بہت ہی موٹا رہے گا ان کا خال یہ ہے تاکہ کیوں تاکہ عذاب زیادہ پائے اللہ فرماتے قرآن کی آیت ہے کہ جہنم لوگ جب بھی جہنم میں ہوں یعنی چپڑا پک جائے گا تو پھر چپڑا بدل دیا جائے گا تاکہ دوبارہ انوں کو عذاب ملے گا موت تو نہیں आएगी جیسا کہ بتایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے رجال جہنم تو لوگوں کے موت نہیں आएगी اور قران کی ایت ہے لا يقضى عليهم فيموتو ان کے لیے کوئی مق... یعنی کوئی یعنی انوں کو ختم نہیں کیا جاتا تاکہ موت ہو جائے بلکہ اگر کوئی مرے گا تو دوبارہ وہ لوگ زندہ انوں کو کیا جائے گا عذاب اتنا سخت ہے لهم فيها زفير یہ کافی لوگ پھنکارے ماریں گے جیسا کہ سانس انسان دوڑتا ہے کتنا تھکتا ہے تو اس طرح عذاب پائیں گے تو اتنا زور سے سانس لیں گے اور وہم ہم لا اسمعون یہاں تک کہ عذاب میں اتلا رہیں گے کہ کچھ نہیں سنیں گے اور آپ لوگ پچھلے درس میں ذکر کیا گیا سب سے کم عذاب کس کو ملے گا طالب کو اس کو صرف جوتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے ایندھن رکھا جائے گا آ کے جس سے دماغ کھولے گا یہ سب سے کم عذاب تو اس سے زیادہ جو عذاب پاتا ہے تو اور مصیبت ہے اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور یہ کافر کے بدن کی صفت یہ ہے کہ اس کی دانت کس طرح رہے گا حدیث میں ابوانی مسلم کی روایت ہے درسل کافری مثل احد کافر کے دانت احد پہاڑ کے برابر ہے بہت پہاڑ بہت ہی عظیم پہاڑ ہے اور کیا ہے وغیرہ ہی مصیرتوں سلاثت ایاب یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے چمڑے کے جو موٹاپا ہے بتا کہ کتنا ہے 42 تقریبا فٹ یعنی تین دن کے مسافت انسان چلے گا یہ بس چوڑے کے مطابق ہے اور دونوں کندے کے درمیان کتنا دوری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم کی روایت ہے حدیث صحیح ہے ما بین منكبَي الكافر بشيرته الثلاثة ايام للراكب المسرع کہ دونوں منکب دونوں کندھوں کے درمیان اتنی ہی دوری ہوگی یعنی نہیں انسان چوڑا ہوگا کہ کوئی مسافت اتنی ہی مسافت جو انسان کسی سوار ہو کے گھوڑے پہ دوڑتے ہوئے دو گھوڑے پہ بیٹھتا ہے یعنی وہ اس گھوڑے پہ بیٹھتا ہے جو دوڑتا ہے اور کتنا تین دن کے مسافر یعنی جتنا گھوڑا میں آپ بیٹھ کر دوڑتے ہو اور تین دن میں کتنا, کتنا دوڑو گے وہ تقریباً یہ دونوں یہ دونوں کندھے کے برابر ہے یہ نہیں کافر کو عظیم کیوں, کیوں کیا, کیا گیا یعنی پہاڑ سے بھی زیادہ وہ عظیم رہے گا ہو سکتا ہے آپ دیکھو گے جو بلڈنگ دیکھے جائے گی لمبی چوڑی اس سے بڑھ کر ہوگا کیونکہ عظیم اس طرح پہاڑ کے برابر اور دانت صرف پہاڑ کے برابر ہے اور لمبائی چوڑائے کس طرح ہوں گے تو یعنی اس کے شکل برا ہے اور اتنے ہی عظیم کیا گیا کیا گیا تاکہ اس کو زیادہ تکلیف ملے کیونکہ اگر ندن چھوٹا تو کم تکلیف ملے گا لیکن زیادہ اور دوسرے حدیث ملا رسول فرماتے ہوں من جہنم میں طول مدینہ کہ جہنم میں جس طرح بیٹھے گا جہاں جگہ جو لیتا ہے بیٹھنے کے لیے اتنا ہی ہے جتنا مکہ اور مدینے کے فاصلہ ہے مکہ مدینے کے فاصلہ تقریباً کتنا ہے چار سو ساڑھے چار سو کلی میٹر تو یہ کافر ساڑھے چار سو کلی میٹر وہ خود بیٹھے گا کیونکہ اتنا عظیم اتنا عظیم اس کو کیا جا کیا جائے گا تاکہ اس کو عذاب ملے اور تاکہ اس کو سزا زیادہ ملے کیونکہ فرشتے بھی عظیم ہیں اگر چھوٹے ہوں گے تو کس طرح تو اللہ اس کو یعنی بھا... زیادہ عظیم کرتے ہیں زیادہ عذاب دینے کے لیے یہ کافروں کے حال ہے کبھی خوش نہیں رہیں گے کبھی سوئیں گے نہیں کبھی آرام نہیں کریں گے ہمیشہ چلائیں گے وہ ہم قرآن کیا تھا کہ وہ چلائے چلائیں گے چیخیں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے آخری دو تین مسئلہ ہے تو صبر کرو. رضوان اللہ اللہ سبحانہ و تعالی جنتی لوگ پر راضی رہیں گے کافی لوگ پر راضی اللہ سلحان تعالیٰ نہیں رہیں گے اسی طرح جنتی کے لیے ایک خاص نعمت ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے دیدار کریں گے رضوان کے بارے میں دیکھیے اللہ کا رسول فرماتے ہیں ربی اللہ علوم ردوان یا اللہ فرماتے ہیں وہ ردوان اللہ اکبر اللہ نعمتیں جنتیوں نے جنتی و ذکر کی ہے پھر فرماتے اس سے بڑھ کر اللہ کی مندی تو ساری نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں کیا ہے اللہ کی مندی اسی لیے حدیث میں آتا ہے حدیث مسلم کی روایت ہے سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جنتیوں سے ارشاد فرمائے گا اے جنتی لوگوں وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں تیری جناب میں اور تیری طاعت میں جنت لوگ خوش رہیں گے تو اللہ فرماتے ہیں بھلائی تیرے اور کہیں گے بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اللہ اللہ تعالیٰ, تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کیا تم راضی ہو دیکھیں اللہ کا کرم ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر بھی اللہ پوچھتے ہیں اپنے مومن بندوں سے کیا تم لوگ راضی ہو وہ عرض کریں گے ہمارے رب ہم راضی کیوں نہ ہوں کیوں نہ ہوں گے تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو اپنے مخلوق میں سے اور کسی کو عطا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز عطا کروں گا تو لوگ نے کہا کہیں گے جنتی لوگ یا اللہ اس سے زیادہ بہتر کون سی چیز ہو سکتی ہے تو اللہ فرمائیں گے میں تمہیں اپنے رضا مندی سے نواز رہا ہوں آج کے بعد میں تم میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو جنتی لوگ کو ملے گا یہ مسلم کے روایت ہے لیکن اس سے اور بڑھ کر عظیم نعمت ہے اس سے اور بڑھ کر عظیم نعمت وہ کیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو دیکھیں گے وہ اللہ سبحانہ مومنوں پر راضی ہے کافروں پر راضی نہیں رہیں گے القران میں کئی جیسے ذکر کیے ہیں کہ غضب الله علیہم ولعنهم واعد لهم جهنم ان سخط الله علیہم اللهم پر ناراض رہیں گے اللہ سبحانه وتعالى ان لوگوں کی طرف دیکھیں گے نہیں اور فليوم ترساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا اللہ فرمائے کہ جہنم میں داخل کرنے کے بعد تم لوگ کو ہم بھول جائیں گے جس طرح تم لوگ اخرت کو بھولتے تھے یعنی آخرت کو یاد نہیں کرتے تھے اللہ حقیقت میں بھولیں گے نہیں لیکن ان کے کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے اور جنتی لوگ سے خوش رہیں گے ایک سب سے ہم ہے اور آخری جو ذکر کریں گے جنت اللہ, اللہ سلحان و تعالی کو جنت میں دیکھیں گے جنت میں کون دیکھ سکتا صرف مومن لوگ کافر لوگ اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے لیکن حدیثوں میں جو ارض مکشر میں ذکر کیا گیا کافر لوگ اللہ کو وہاں دیکھیں گے لیکن وہ اللہ کے اصل حقیقی شکل نہیں دیکھیں گے اور وہ خوف میں رہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تصدیق کرساس نہیں ہوگا بلکہ یعنی اللہ کو دیکھ کر اور ڈر جائیں گے تو اس لیے جنتی لوگ جو جنت میں دیکھیں گے وہ نعمت کی طرح طور پر ہے اور لوگ خوش ہوں گے اللہ فرمات قرآن دیکھیے اللہ کو دیکھا جائے گا اگرچہ مسلمانوں میں کچھ فرقے خاص کر مجمعہ معتزلہ یہ لوگ انکار کرتے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اور بہت حجت کی علمام احمد کے ساتھ بہت ہی اختلافات اور امت کے ساتھ بہت ہی لڑائی ہوئی تو یہاں لیکن ہم نے تو ثابت کرتے کہ اللہ کو دیکھ سکے گا مومن لوگ دیکھیں گے قرآن کے آیت ہی وجوہ ہیں اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور قرآن کی آیت ہے اللہ صُبح و تعالیٰ دیکھیں گے اور کیا ہے علی و, و زیادہ کہ جو لوگ دنیا میں احسان کرتے ہیں خوشنا کرتے ہیں ان کے یعنی جنت ہے اور مزید ہے صحابہ کرام ترجمہ کرتے تھے کہ زیادہ اللہ کے رسول کے حدیث بھی صہیب کے حدی رواد ہے کہ اللہ کے رسول بخاری میں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ زیادہ یعنی اللہ کے دیدار اللہ کو دیکھیں گے تو مومن لوگ اللہ سبحانہ و کو دیکھیں گے لیکن کس طرح یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گئے اللہ کے رسول ہر قیام کیا اللہ کے کی رسول کیا قیامت کے کی روز ہم اپنے رب کو دیکھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چودہویں رات کا چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی وقت ہوتی ہے جب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑائی کرتے ہو اپس میں وقت ہوتا ہے کہ باری لگاتے ہو کہ جب اپنے اپنے جگہ سے دیکھتے ہو ارے لوگ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم لوگ زیادہ ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح دیکھیں گے اللہ تو بہت عظیم ہے انسان ایک طرف دیکھیں گا دوسرے طرف نہیں دیکھ پائے گا تو اللہ کے رسول ایک اچھی تشبیہ دی ہے بیٹھانے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا تمہیں کوئی وقت ہوتی ہے پھر دیکھنے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے کہا نہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب آدن نہ ہو تو کیا صورت کو دیکھنے میں تمہیں کوئی وقت پیش آئی ہے آتی ہے لوگوں نے عرض کیا نہیں آپ نے ارشاد فرمایا پھر اسی طرح بغیر کسی وقت یا مشقت کے تم لوگ اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ کے دیدار کرو گے اللہ کی طرف دیکھو گے ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے سہیب الرومی کی حدیث ہے اللہ کے رسول الرماتے جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف دیکھنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور باقی نعمتیں تو عظیم ہیں لیکن اس سے کم ہے کیا دلیل یہ حدیث ہے اللہ کے رسول الرماتے جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک کو تالا ارشاد فرمائیں گے تمہیں کوئی اور چیز چاہیے جنتی لوگ سے پوچھیں گے تو عرض کریں گے یا اللہ کیا نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے کیا نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا, کیا تو ہمیں آگ سے نجات نہیں دلائی اور کیا اور یہ اس طرح گرائیں گے پھر اچانک جنتیوں اور اللہ تعالی کے درمیان حائل پر یعنی یہ پردہ ہٹ جائے گا پھر کیا ہے جنتی اس طرح بات کرتے کرتے وہ لوگ کیا ہے کو اپنے رب کی طرف دیکھنا ہر اس چیز سے زیادہ محبوب لگے گا جو جنت میں دیے گئے ارے پردہ ہٹ جائے گا تو اللہ کو ڈائریکٹ دیکھیں گے تو لوگ یہ احساس کریں گے کہ جتنا نعمتیں ہم لوگ کو ملی ہیں اس نعمت سے کم ہے اور حقیقت میں کم ہے حل اس لیے سب سے اہم نعمت جنت میں کیا ہے کہ انسان قیامت کے دن جنت میں اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ کو دیکھے اس لیے ہمیشہ انسان دعا کرے کہ اللہ سبحانہ اور تعالیٰ دیکھا یہ جنتی لوگ لیکن کافی لوگ نہیں دیکھ پائیں گے جہنم میں اللہ کہ بحماد یہ کافل لوگ آج کے دن قیامت کے دن ہے جہنم میں وہ لوگ محجوب رہیں گے یعنی جہنم سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے ارے یعنی نہیں دیکھ پائیں گے تو یہ دلیل ہے کہ مومن لوگ کے لیے خاص ہے اور جہنمی لوگ نہیں دیکھ پائیں گے یہ تقریباً اہم جنت اور جہنم کے مسائل ہیں انہ اور, اور کچھ چھوٹے موٹے مسائل ہیں جہنم میں اور قسم کے عذاب ہیں کچھ لوگوں کو سلاسل میں باندھ دیا جائے گا کچھ لوگوں کو جیسے کہ گھسیٹا جائے گا ماریں گے بچھو سانپ اور ہر قسم کے عذاب حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے یعنی بہت سارے قرآن میں موجود ہیں بے تفصیل جو جتنا ممکن یعنی بتا سکا بتایا ورنہ اگر اور تفصیل کرتے تو اس میں بہت سارے مسائل اس پانچ چھ درس بھی لگ سکتا ہے لیکن جو اہم مسائل ہے وہی ذکر کیا گیا ہے آخری یہ یاد دلانا چاہیے جو پہلے درس میں ذکر کیا گیا کہ جنتی لوگ زیادہ ہوں گے کہ جہنمی لوگ کون زیادہ ہوگا جہنمی لوگ اور اتنا زیادہ جیسا کہ حدیث ہے حضرت آدم سے قیامت کے دے اللہ کہیں گے اے حضرت آدم کہیں گے حضرت آدم حرض کریں گے اے اللہ میں حاضر ہوں تیری خدمت میں اور تیری طاق میں اور بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے تو اللہ تخارہ فرمائیں گے آگ کی جماعت الگ کرو حضرت آدم عرض کریں گے آپ کی جماعت کتنی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ہزار میں سے نو سو ننانوے یہ ذکر کیا گیا حدیث پہلے لیکن یاد دلانے کے لیے آخری مسئلہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہی وہ وقت ہوگا جب بچہ پورا ہو جائے گا حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے اور یعنی اللہ کا رسول یعنی اس وقت یہ سن کر سارے لوگ پریشان ہو سارے لوگ گر جائیں گے کہ ہم لوگ کا ہلاک حلاق ہو کر ہلاکت ہوگئی پھر اللہ کے رسول سے یہ جنتی لوگ پوچھیں گے اللہ کے رسول کون سے وہ خوش نصیب ہے جو نو سو ننانوے وہی بچتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت ابو سعید یہ سن کر صحاب کرام پر سخت عرض پر سخت گزرا اور ارض کیے اللہ ہم پر ہم, ہم, ہم میں سے کون سے وہ خوش نصیب آدمی ہوگا جو جنت میں جا سکے گا آپ نے ساتھ فرمایا مطمئن رہو یا عجوج و کی تعداد اتنے یعنی زیادہ ہوں گے کہ ان میں سے نو سو ننانوے آدمی ہوں گے اور تم میں سے ایک ایک ہوں گے یعنی ہزار میں جو جہنمی جائیں گے نو ماجوج کے قوم ہے اور ایک اس امت والے تو اس امت میں زیادہ جائیں گے لیکن کی حساب سے, یعنی کی حساب سے, یہ انسانوں کے حساب سے کم ہے اور سب سے زیادہ جنت میں جانے والے کون ہیں اس امت والے اور سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے بھی اس امت والے کیونکہ اللہ کے کی رسول کی امت سب سے بڑی امت ہے اللہ کے رسول ساسن ہم نبی کچھ دس سال بیس سال سو سال دو سو سال کے لیے آتے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے قیامت تک اللہ کے رسول کی امت والے اور آج کل کے زمانے میں کتنا لوگ کی تعداد بہت زیادہ ہے اس وقت کے زمانے بہت سے لوگ کم تھے تو معروف ہے تو اس لیے اس والے اس جنت لیکن جنت میں جانے والے اس امت والے زیادہ ہیں اور حدیث آخری میں پڑھ کے ختم کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عبلا مسعود کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا ہمیں شاد فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو اہل جنت میں سے ایک چوتھائے تم میں سے ہوں گے یہ سن کر ہم نے یہ کہا اللہ اکبر خوش ہو گئے اللہ کا رسول کہا کہ تم لوگ میں سے جنت میں جتنا لوگ ہیں چوتھائی حصہ تم لوگ رہو گے تو سب اللہ اکبر کہنے لگے خوش ہو کے پھر اللہ کے رسول نے کہا نہیں تم لوگ کی یہ خوشخبری میں دیتا ہوں کہ اگر تم لوگ تہائے رہتے ہو تو کیا ہوگا تو اور اللہ اکبر خوش ہوگے کہ تہائی پہلے اب زیادہ جو امت والے اور جنت میں جائیں گے پھر اللہ کے رسول نے کہا مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں سے آدھے تم لوگ رہو گے جنت میں جانے والے آدھے لوگ اس امت والے ہیں پھر لوگ اور کہیں اللہ اکبر پھر اللہ کے رسول علیہ وسلم کہنے لگے کہ, آہ آہ کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال یا سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال آپ گائے دیکھیں کہ نہیں اس میں پورا گل کالا ہو اور ایک بال سفید ہے تو کتنا اس کو دکھے گا بھی نہیں تو یہ جنت جانے والے کم ہے جہنم میں جانے والے زیادہ ہے کیونکہ اللہ کے حق ضائع کرنے والے زیادہ ہے اس لیے انسان ہاتھ تر امکان کوشش کرے کہ وہ ان نہ رہے اور جنتی بنے یہ تقریبا ہمیشہ انسان جنت اور جنت کے سوال کرنا چاہیے جہنم سے پناہ لینا چاہیے اور اس طرح مسائل تقریبا پہلے درس میں ذکر کیا گیا ہے اس میں ایک مسئلہ رہ گئے آج کے لیے نہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے کیونکہ اگلے درس میں انشاءاللہ شفاعت کے بارے میں بات کریں گے وہ بھی جنت اور جہنم کے متعلق ہے کہ شفاعت اللہ کے رسول کس طرح کریں گے کس کے لیے شفاعت ہے باقی انبیا کریں گے اولیا کر پائیں گے کہ نہیں اور کچھ چیزیں بھی کریں گے اور اس میں بھی ذکر کریں گے کہ وہ مومن لوگ تو جہنم سے ان کو نکالا جائے گا جنت میں لے جائیں گے اللہ صبح تعالیٰ کس طرح کس صفحات کی برکت سے یہ سب مسائل انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے اللہ سے دعا کہ اللہ صحت عالیہ ہم لوگ کو جنتی بنائے جنت نصیب فرمائے اور ہم لوگ کو جہنم سے دور رکھے اور جہنمیوں کے اعمال سے ہم لوگ کو بھی حفاظت کرے صلی اللہ علیہ محمد وسابی اجمعین الحمد اللہ رب